موجود ہے طریقہ ایک ہی جیسے ہے تیم کا مایور عید اللہ علیہ منحرج نہیں چاہتے اللہ کہ ڈال دے تم کو دقت میں ولا کی یور عید اللہ چاہتے کہ تم کو پاک کر دے اس لیے تو اتنے بڑے غسل کو معاف کر کے اور تیم کی اجازت دی ولیو تم نے مت ہوئے کم پورا کر دے احسان تم پر لال قم تشکرو تمہیں شکر کرنا چاہیے وسکرو نعمت اللہ علیہ کم یاد کرو خدائی اخانہ تم پر ببیسا قلعی وا اور احد و پیمان اس کا جو تم سے کر چکے ہیں ضلع تم سب نا آنا جب تم نے کام نے سنا مانا واتقل و تقلا ان علی ممرا سے بے والے دل یا اللہ دینا منو ایمان والو خون و قوا مین شودا رہو قائم دائم اللہ کے لیے گواہ انصاف سے برائے ادر بن نہ کم شنا قوم اللہ اللہ تا دلو نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ تم انصاف نہ کرو اے انصاف کرو ہوا خراب لکھتا وہ زیادہ نزدیک کے پرہزگاری کے وقت اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیروں میں ماتا من بے شک اللہ خبردار ہے تمہارے اعمال سے واد اللہ منوع مینو سوال وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان والے اور عمل کرتے ہیں لو تم واجر و نازیم کہ ان کے لیے بخش اور بڑا آچر ہے کفرو قنزب اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تقسیب کرتے ہیں ہماری آئے کی لائے کا صاب الجہیم یہ لوگ جان بھی ہے یادینہ منسکر اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ علیہ اللہ کے احسان جو تم پر فرمایا ہے ستو کم دیا ہم جس وقت ارادہ کیا ہے قوم نے کہ ہاتھ بڑھائے تمہاری طرف پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی پکف آئی دیا ہومان کو بس روک لیا ان کے ہاتھوں کو تم سے وطف اللہ اللہ سے ڈرو وہ اللّہ فلی تو اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو وقد خض اللہ کی ثاقب دی اسرائیل پکا اللہ نے عشر اور بے جام نے ان میں بارہ سردار نقیب منا سردار استاد محترم مورنا برہنان سے بارک اللہ فی ملکیما شفا و ملا شفان آ جا ان کا پوتا ہے عزیز ابن نقیب احمد یہاں سے بھی پڑا ہوا ہے تو تفسیر میں بھی شریک رہا ہے دارالم حقانیہ کا فاضل ہے کچھ دنوں وہاں مدرس بھی رہا وخال اللہ عم کوم اور ایک موران نقیب احمد صاحب تھے جنہوں نے پشتوں میں گلستان کی شرحی کی, کی بہت ادر گلستان پختونوں کے لیے بہترین کتاب ہے یہ موران نقیب احمد حضرت الستاس کا ساتھی ہے دیوبند میں انہی کے نام پر آپ نے پوتے کا نام رکھا ہے وقار اللہ عندی ماں <مَاكُم> کو بھی میرے خیال دیر کے رہنے والے تھے دیر کے اصل دیر ہی تھے پشاور میں رہے ہیں اب گلستان وہی دیکھیے ہم نے بے ان میں بارہ سردار جب فرمایا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں لہ نقم تم سنا تم پابندی کرو نماز کی وا تھی تم ان دیتے رہو زکا تو آمن تم بھی اور ایمان نہ میرے پیغمبروں پر واہ زر تم کی مدد کرو وہ قرض تم اللہ قرض ن قرض دو خدا کو قرض ہنسنا لو فرن کم سہی آتے کو میں دور کر دوں گا تم سے تمہارے گنا و لود خلن کم جنہ تجری من تکن ہار اور لے جاؤں گا تم کو جنت میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہرے فمن کفرآباد ہزار کا جو کفر کرے اس کے بعد پکت سوا سبھی وہ بھٹک چکا ہوگا سیدھے راستے سے فبیمانی سا قوم بجے توڑ دیں ان کے اہد و پیمان لاننا ہوم ہم نے پر لانت کی نق سے آہت سے لانت ہے وہ جالنا کلو اور ہم نے بنائے ان کے دلوں کو سخت سندی نرم دلی کے مقابلے میں پکڑ ہے یو ہر فون یہ بدلتے تھے باتوں کو ٹھکانوں سے یہ کلیم دیکھو مفرد ہے مصدر ہے اس لیے ان مواد ہی آیا اگر کلیم کلمہ کی جمع ہوتا تو یہ یہاں پر آتا ان مواد ہے ہاں وہ نسور حضم مذب کی اور یہ بھول گئے نصیحت جو ان کو نصیحت کی گئی تھی وہاں سن لیتے کہ کچھ یاد نہیں ہوتا یہ پکڑے ہے ولا تو تب تلے ولا خطبن ہم مسلسل اطلاع پاتے رہو گے کسی نہ کسی بدیاں پر ان کی اللہ کلیلم مگر تھوڑے ان میں ہوں گے جو بچیں گے بدیانتی سے فاف وان معاف کرو بس وقت درگزر کرو ان اللہ محسرین بے شک اللہ پسند کرتے ہیں آسریوں کو سبحان اللہ اکثر کو وہ پسند نہ کرے تو کس کو کرے واحد وہ ہے مسجد میں وہ بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے وہ دن رات منتظر بیٹھے رہتے ہیں گو میں رہا رہیں ستمہ روزگار گو میں رہا رہیں ستمہ روزگار لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا اللہ فاغرائی و من اللہ دینا قالو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ان سوارا حمیسہ ہی ہے حضنہ قوم ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا فنسو حزم اما ذکر ہی بس بھول گئے ایک حصہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی فاغرئی نا بہینہ ملا دعوت البائے لا پس بڑھکا دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینا قیامت تک کے لیے بس نبے اوم اللہ وما خانو یسنون اور قریب خبر دے گا ان کو اللہ جو, جو وہ کر چکے ہیں یا اہل کتاب جا کم رسولنا نہ لکھو اے کتابیوں ہو یقیناً آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول جو بیان کرتے تمہارے لیے کثیرم مما کنتم تم توفونم انلل کتاب بترے وہ مسائل جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے لوگ کو صحیح مسئلہ نہیں بتاتے چھپا کر کرتے ہیں کیا مطلب بھئی چور جیسے کپڑے کے ہیں چور جیسے پیسوں کے ہیں اناج کے ہیں مویشیوں کے ہیں مسائل کے بھی چور ہیں ان کو چور سمجھے ہی نہیں جا رہا ہے. لوگوں کو نہیں بتاتے کہ مدد اللہ سے ماننا چاہیے بزرگ دین اور پاک لوگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے مسئلے کا چور ہے لوگوں کو نہیں بتاتے کہ سنت بھروچینی کون سا ہے سنت طریقے سے دعا مانگنے کا کیا طریقہ جب یہ مسائل بتاتے نہیں ہیں تو ان مسائل کا چور ہے خود بھی دونوں ہاتھوں سے تصویرات پڑھ رہے ہیں لوگوں کو بھی پڑھوا رہا ہے خود بھی نماز سے پہلے ہاتھ باندھ لے دیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہتے نہیں ہے کہ بھائی نماز سے پہلے کھلے ہاتھ چھوڑنا سنت طریقہ ہے پھر خف ہوتے ہیں کہ ہمارا رد کر دے پیغمبر کی حدیث پر ایمان کے باوجود عمل نہیں ہے جس میں نبی نے کہا ہے رات کے آخری نماز وطر کو رہنے دو اور یہ لوگوں کے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بس وہ گلشن والا ایسی باتیں کرتا ہے گلشن والا نہیں وہ گلشن بت کے پیغمبر محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سناتے کو ہم بل لے لے وطرن آپ جو وطروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور اس حدیث کا مجھے مطلب بیان کرا اس کے خلاف کرنے کا تمہیں کس نے ہم کیا ہے کیوں کرتے ہوئے جبکہ علی قاری نے برقات میں انور شاہ نے کشف سطر میں حضرت بندوری نے معرف السن میں ظفر احمد نے علاسون میں نومی نے صحیح میں حافظ نے فتح الباری میں عبد الحمان نے فط القدیر میں جمال ذیل نے نصب الرایا میں عثمان ذیل نے تبھیم میں باہر نہر تمام میں لکھا ہے کہ مطروں کے بعد کوئی نفن پڑے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ سنت کے خلاف کرتا ہے سنت کے خلاف کر رہا ہے آپ اپنے دل کو سارا دے قیام لے لیں تعجد ہے کون سا قیام لے لیتا ہے آپ نے متر کیوں پڑھے اور آپ کمزی ابو گزاؤ تحاوی میں وہ واقعہ بھول گئے کہ صحابہ کی ایک جماعت جمرات کو عبادت کر لیتے تو وطر دوبارہ پڑھتے اور نقض وطر کا کال کرتے کہ وطروں کے بعد نفل پڑھنے سے وطر ختم ہو جاتے ہیں محققین کہتے ہیں ختم تو نہیں ہوئے لیکن نفل خلاف سنت اور خلاف سنت پہ ثواب نہیں ملتا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 اس کے بعد باجماعت فتر بھی پڑھ لی سنت طریقے سے یہ رات کے نوافل سے فارغ ہو چکا ہے دوسرا رات کو اٹھتا ہے نفلے پڑھتا ہے قیام اللیل کرتا ہے تعجد کرتا ہے یہ شیطان کے نام پہ کرتا ہے نبی کے دین کا عمل نہیں ہے نبی کے دین کا عمل مکمل ہو چکا ہے نہ بتانے والے مسائل کے چور ہیں صارفین و لصوص ہے سنن کے اللہ یا آہل کتاب ہے کتاب ہو کتابیں پڑھنے والو واہ واہ واہ وہ بھی کتابیں پڑھتے تھے نا تو رے سبور جی کد جا کم رسول نہ آ تمہارے پاس ہمارے پیغمبر جو کھل کر بیان کرتے ہیں لے کے یہ تو بہت کمن سب ہے کثیر بہت مسائل بما خن تم تو فون منل جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے وہ یا فون کثیر اور درگزر بھی کرتے ہیں بہت سارے بہت مسائل ہیں جو ہم نہیں کہ چھوڑو ابھی اور وہ پہلے سے تنگ آئے ہیں تو قد قدم من اللہ وہ کتابوں و و تحقیق آگے تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے نور اور کتاب واضح بیان کرنے والی دیکھیں یا حلن کتابیں کب جا کم رسول یہ رسول کا بیان ویاف ون کثیر پر مکمل ہو گیا اور کتاب کا بیان کب جا من اللہ نور و کتاب و مبین سے شروع ہو گیا واو واؤ ہے قرآن کریم میں ایسے مقامات ہیں جن میں واو تفصیلیہ استعمال ہوا ہے جیسے سورت ہجر کا شروع دیکھے آپ الفلا امرا تل کا آیات الکتاب اقرآبیر سور ہجر تیرا پارے کا آخری تل آیات الکتاب وقور آ نمبو کتاب اور قرآن مبین ایک چیز ہے نور اور کتابی مبین ایک چیز ہے اور ایسی کئی جگہ قرآن میں موجود ہے سورہ نمئی کا جو شروع ہے تو آسین تل کا آیا تل اور آنے وقت یہاں بھی واو تفسیری ہے اوکاڑوی صاحب کہتے تھے کہ تفسیری کا کوئی ثبوت نہیں ہے میں نے کہا قرآن میں دو سورتوں کی ابتدا میں اور دسوں جگہ اور ہے یہ بالکل واضح ہے ہر ایک کو یاد ہو سکتی ہے ہجن کی ابتدا نمل کی ابتدا دوسری سورت نور قرآن میں مستعمل ہے ابھی سورت النساء کے اخیر میں یہ بات گزر گئی اور یا نر قجا کم برہان رب وانزل نا کم نور ابینا سورج نسا آیت نمبر 175 کہ نور وہ ہوتا ہے جو نازل ہوتا ہے سور تغابن میں ہے نو باللہ ہے والنور ون نورزی انزل نور تو منزل ہوتا ہے اور منزل کتاب نبی نہیں ہے اور سور آرام میں ہے وقت بون نور الزی ان ضلم وقت بہن نور الزی نور وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کو بطور کتاب کے نازل کیا گیا ہے تو نبی پر نور کا اطلاق قرآن میں نہیں ہے کتاب پر ہے ایمان پر ہے اسلام پر ہے نور اللہ بے افواہ مطم نور ہی ولو کرل مشرقون اور ولو کرفر توبہ میں بھی ہے سوب میں بھی ہے ابن عباس نے پیغمبر کی وفات پر تقریر کی بخاری میں ہے اور فرمایا پیغمبر تو چلے گئے فوت ہو گئے وہ کد جان لکھو نور اموبینا اور پیچھے تمہیں ایک واضح نور چھوڑا اے قرآن کریمہ قرآنی کریم اس سے پتہ چلا کہ نور کی تفسیر جس مفسر نے کی ہے اس نے قرآن کے خلاف تفسیر کی ہے کسی بچوں قرآن کریم میں نور کا اطلاق پیغمبر پر نہیں ہے اور رہ گئی وہ دوائی نور جس میں آپ نے کہا اللہ عمدال ان یمی نورا وان ان شمالی نور آ امامی نورا وان ان حلفی نورا وان فو کی نورا وان تح کی نورا اللہ جالفی لہ می نورا وفی شاہ میں نورا وفی عظمی نورا وفی آدب نورا اللہ عادنی نورا ایک اللہ جالی نورا دو اللہ تین یہ ثابت ہے لیکن اللہ جالی نورا خدا یا مجھے نور نور بنا مسلم شریف ہے یہ شک والی بات قالا او اوکالا قالا یہ شک عمارے مسلم کو ہوا ہے اور کسی محدث کو نہیں ہوا ہے میں صاف ستھرا ہے سنن نسائی میں صاف ہے بخاری میں چودہ جگہ ہے کئی بھی نہیں ہے وہ جال نی جس سے بدتی کلفی چلتی تھی اور شک والی چیز نکلی شک والی اور شک سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا ہے نہ شک سے کسی کو الزام دیا جا سکتا ہے تو پتہ چل گیا کہ احادیث میں بھی صحت کے ساتھ پیغمبر کے لیے دور نہیں آیا اور جو بدت اینڈ کمپنی پیش کرتی ہے بدت اینڈ کمپنی جو پیش کرتی ہے انما نور نور یا جاگرو ان کا روا عبد الرزاق مصنفی پاکستان کے علماء دیوبند اور بریلوی دونوں سے میں نے استحصار کیا ہے سید احمد سعید شاہ صاحب قاضمی ملتان کے بریلوی غزالی اور رازی بہکی نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث عبدالرزاق کے مصنف میں نہیں ہے ایسے ایک جھوٹا حوالہ چل رہا اور اننور قاری نور کہتے ہیں اول تو موضوع مقذوب ہے میرکات جن چار صفحہ ایک سو چونسٹھ اول تو موضوع مغزوب ہے اگر صحیح ہوتی دیکھو اگر ہمایوں کے پاس اس کا کوئی اور صفحہ ہو تو وہ بتا دے مجھے مرقات میں جہم اللہ علی قاری کہتے نور اے رو رین الرواہ نورانی نور نبی سے مراد روح نبی ہے کیونکہ ارواح سب کے نورانی اداک نور کتاب مویر یقیناً آ تمہارے پاس اللہ کے یہاں سے ایک نور اور وہ کتاب ہے کل کر بیان کرنے والی اب رہ گیا یہ کہ کوئی ضعیف حدیث ہے جس میں پیغمبر کو نور کہا ہو کم از کم بدر الدین شیخ صاحب اس لمحے میں نہ جاتے جس میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تیرا نام بھی ان لوگوں میں درج ہو جائے زندگی بھر بہترین رہے اور شیتانیوں سے دو نکڑا پلانت سو بے فیضے اور تزوم اور عبادت شو وقت کو دیکھنا چاہیے اٹھتے ہوئے کہیں اعراض میں نہ آئے اس سے اعراض والا مسلمان نہیں رہے گا ساٹھا پلہ بھاری ہے بہت مضبوط موقف ہے دوبل بہت صاف موقف ہے ایک پائی کا کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کے پاس اراضی نے کہا لوسی نے کہا ہے کدھر کہا ہے ہم حدیث سے کہا ہے قرآن سے اپنے آپ سے کہا اپنے آپ سے, اپنے آپ سے کہنا موتبر نہیں دلیل پیش کرے مولانا عبدالحائی لکھنوی ایک کتاب لکھ چکے ہیں جو حدیث لوگوں میں مشہور یا حقیقت نہیں ہے اس کتاب کا نام ہے ال آسار البرفوا فل اخبار الموضوع لوگ انہیں حدیث سمجھتے ہیں یہ جھوٹی ہے اس کے صفحہ 147 پر لکھتے ہیں الحادی سلتی رویت فی نور نبی نا کلوہا موضوع وہ حدیث جو پیغمبر کے نور کے بارے میں بیان ہوتی ہے وہ سب جھوٹی بنائی ہوئی میڈین کمپنی کا خام مال ہے نور کتاب میں نے ایک بات اور سنو فرشت نور ہے نا تو فرشتوں کے ماں باپ ہیں فرشتوں کی ہاں اولاد ہے کوئی جبریل کا پت اور پتری کوئی معلوم ہے آپ کو تو ایک طرف تو میلاد بناتے ہیں میلاد گت مت لبی کہ پیدا ہوئے ہیں پیدا ہوتی ہے انسان جن ان میں تناسل تناکو ہے جو نور ہوتا ہے وہ پیدا ایک دفعہ کیا جاتا ہے اس کی کوئی ڈیڑھ تاریخ معلوم نہیں ہوتی کسی ایک عالم کو بھی پورے جہان میں اس کا پتہ نہیں کہ فرشتے کس تاریخ کو پیدا ہوئے تو ولادت نبی نیلاد یا وفات نبی یہ دونوں دلیلیں ہیں کہ آپ نور نہیں ہیں پھر دیکھو مسیح کے بارے میں مسیحیوں نے جھوٹ بولا خدا کا جز بنایا تو اللہ نے کہا ان کا تو شجر نصب محفوظ ہے ان اللہ ہسطفی آدما وآل وآل آل و روحن ولی ابراہیم و علیہ عمران علع عالمی ضروریت امباد و امباد اللہ و سمیع و نالی تو ہمارے پیغمبر چونکہ نور نہیں ہے اس لیے آپ کے والدین آمینہ و عبداللہ آپ کے دادا عبد آپ کا قبیلہ قریشی ہاشمی ادانی محفوظ ہے جبریل کی کوئی بیوی نہیں کوئی ٹی وی نہیں کچھ نہیں پیغمبر کی کتنی بیویاں ہیں نو وفات کے وقت ایک وقت میں گیارہ جمع ہے کل منقوہات سترہ ہے جوانی سمیت سینتیس ہے فتح الباری تاریخی مغلطائی شاید ہمایون نے فتح باری کے وہ جگہ نوٹ کی تھی اپنے پاس جو میرے نسخے میں نشان لگا ہے تو ہمارے پیغمبر کا نصب نسل معلوم ہے آپ کی اولاد سادات بنو آشم قیامت تک دنیا میں موجود ہے سب تو جھوٹے نہیں کوئی ایک تو سچا بھی ہوگا برساتی بھی بہت ہے برساتی آئی سوار میں اور ایک آدمی ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے شہید فلاں سہید فلاں ایک دن مجھے واقعہ سنا ہے کہ میں جہاز میں سوار تھا اور پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز کی فلائی خراب ہو گئی اور جہاز کبھی نیچے آ رہا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی کھڑا ہو گئے سیٹ پر میں نے کہا یارلہ میں معافی چاہتا ہم سہید نہیں ہے کہا جب میں نے آٹھ دس دفعہ اعلان کیا جہاز رو گیا میں نے کہا اب کیا ہوگا کہا اب پھر کہیں گی میں نے کہا قرآن میں مشرقوں کا یہی ذکر ہے کہ جب ان کو نجات مل جاتی ہے پھر وہی کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے سب بات لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا نصب کسی نہ کسی درجے میں دنیا میں ہے قد جاکم من اللہ نور ام و کتاب یقیناً آ گیا آپ کے پاس اللہ سے نور و کتاب کھل کر بیان کرنے والی یادی مہل ان تباردوان ہوں ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ اس کو جو ساتھ دیتا ہو اس کے خوشنودی کا سبل سلام اسلام کے راستوں پر وہ جو خرج میں نہ ظلمات نور اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف اس کے حکم سے وہ یہ دی ملا اور وہ ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھے راستے کی دیکھو اگر نور اور کتاب مبین الگ الگ چیزیں ہوتی تو بجائے یہ دی بہلّا کے یہ دی بہ لیکن وہ ایک چیزیں قرآن ہیں یہ ہماری پوری دلیل نہیں ہے شبی دلیل ہے لقد کبر اللہ قانو ان بسی امن مریم پکے کافر ہو گئے وہ جو کہتے عیسا اللہ عیسائی ابن مریم ہے توبا الفی امن غل قم اللہ عشیا کون اختیار رکھتے ہیں تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی ان ارادہ بسی امن مریم اگر چاہے ہلاک کرے عیسا علیہ سلام اور اس کی کو وَلِلَّهِ وَلِ اللہ ملک سماوا تھی و لما اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان و زمین کے اس کے درمیان یبل و کمائے شاہ وہ پیدا کرتے جیسے چاہے عیسا کو بن باپ پیدا کیا وہ اللہ والا فرمائیے کیوں سزا دیتا ہے تم کو گناہوں سے بلا تم بشرو ممن خلق بلکہ تم بشرو جیسے کچھ نے اور پیدا کیا تم بھی بشرو یل میں اشا ہو یا اشا ماں فرماتے جس کو چاہے پکڑتا ہے جس کو چاہے سزا دیتا ہے بلّاہ ملک اس سما ہوتی والے اور اللہ کے لیے راج آسمان وزمین و زمین کا درمیان میں وہ لے ہل لَكُمْ مِنَ <الرُّزُل> اے اہل کتاب یقین نہ تمہارے پاس ہمارے پیغمبر جو بیان فرماتے ہیں تم کو ایک نعے کے بعد پیغمبر ہو گیا پانچ سو اکہتر سال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر ہو چکے تھے پانچ سو بہتروے سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں متولد ہوئے دورے ہیں یہ جو پانچ سو ستر اکہتر سال ہے یہ فطرت امین رسول ہے پیغمبر وقت اور آپ کے درمیان ناگا ہے انتقولوں کی یہ نہ کہو ما جانا بھمبشیر ولا نذیر نہ یہ پاس بشیر و نذیر دو بھائی تھے ایک کا نام بشیر طویت کا نذیر تھا ان کا باپ دس دیتا تھا تو کہتے ہیں یہ بشیر ہے یہ نظیر ہے دونوں آئے ہوئے ہیں مراد وہ بشیر و نظیر نہیں آپ کا من سب مراد فقت جا کم بشیر و نذیر لیجیے آ تمہارے پاس خوشبری دینے والے ڈرانے والے ولہ ولہ کلش ان قدیر وہ ان قالم سال قوں یاد کرو جو فرمایا حضرت موسا نے قوم سے یا قوم اسکرو نعمت اللہ علیکم اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی اس جان فی کم امبیا جب بھیج دیے تم نے پیغمبر وہ جانکم اور بنایا تم کو بادشاہان بادشاہت بھی خیر و وعافیت کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ مسلمان کے لیے اللہ کی نعمت ہے وہ آرتا کو مالمی تھی ہدم میں نلا لمیر اور دیے تم کو وہ نعمتیں جو نہیں دی کسی اور کو کائنات میں سے یا کام میں خل الردل مقدم سطل کی اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس سرزمین میں پاک سرزمین میں پاکستان کو بتایا پاک سرزمین شاد آباد اب کہتے ہیں سب مذاہب برابر ہے تو یہ تو ہندوستان بھارت ہو گیا ہے سیکولر ہو گیا ہے پاک سروزمین یہ پورا ترانہ جو ہے اس میں اللہ کا کوئی نام نہیں ہے تو ہے میری قوم داخل ہو جاؤ پاک سرزمین میں وہ جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ بیت المقدس ان کو دینا تھا وَلَا تک دوم وَلَا پلٹو نہیں پیٹ کے بل ختن خلیم خاصری بس پلٹ جاؤ گے زلیل قالو یا موسا کہنے لگے موسا انڈفیا کو من جب باری کے لوگ بڑے زوراور ہیں وہ نالنکھ کھلا ہم بالکل نہیں جا سکتے وہاں حتیہ یخروجو بینا نکلے وہاں سے اگر وہ نکلے داخلون ہم آرام سے چلے جائیں گے آئے آئے پیغمبر کہتے ہیں جاؤ جہاد کا اور یہ کہتے ہیں اس اور بہت ہے ہم نہیں کر سکتے جنگ بدر میں جب پیغمبر نے صحابت کو تقریر کی بخاری میں کہ ہم تو ایسے دیکھنے آئے تھے اور درمیان میں صورتحال تبدیل ہو گئی کیا کرنا چاہیے اور بہت تکلیف دہ حالت تھی مقداد ابن عبدالسفت نے کھڑے ہو کے تقریر کی سب تقریروں کا ایسی تقریر کی کہ ہم قوم ممسا نہیں ہے جس نے پیغمبر کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے لڑے ہم یہی رہیں گے ہم آپ کے آگے اور پیچھے لڑ کے دکھائیں گے اور آپ کے سامنے سب قربان ہو جائے آپ خدا کے پیغمبرے آپ اللہ پر سارا کر کے جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہو بخاری شریف میں عبداللہ ابن اب بھی مسود کہتے ہیں کاش کے کہ مقدار میری ساری دیکھیں لے اور یہ تقریر دے تقریر تھی وہی وہی نا ہاں شیخ الاسلام نے ایک تقریر کی تھی بمبئی میں اور اس کے بعد وہاں بمبئی میں اللہ تعالی نے اہل حق پیدا کیے ایک خاص تقریر ہے مفتی محمود نے بہت تقریریں کی ہوگی لیکن ایک شرانے والا گیٹ کے سامنے خود پڑھنے کے بعد ان کو کہا گیا کہ عرب مہمان آئے آپ نے بذبان عربی تقریر کیے ہے کوسر نیازی نے لکھا ہے میں نے عرب اور جنگ میں ایسی جامعہ تقریر نہیں سنی ہمیں مفتی محمود کا علم اس دن مان چکا اللہ اللہ اور دوسری تقریر آخری دارال دیوبند کے اسٹیٹ پر پچاس لاکھ کے مجمے میں آپ نے کی ہے اور اس تقریر کے بیان کے لیے بھی گھنٹہ چاہیے لیکن مجھے اس تقریر میں خوف تک یہ شخص نہیں رہے وہی ہوا آنے کے بعد انتقال ہوا اللہ تعالیٰ کھیلوا دیتا ہے مولانا حبیب اللہ مختار کی وفات شہادت پر میں نے بنوری ٹاؤن میں تقریر کی اس تقریر کا ذکر علامہ خالد نے اور محمد مکی نے مکہ میں اور برطانیہ میں کیے اور ضرب مومن نے اس پر شاش سرخیاں لگا کے شائع کی اور ایک تقریر میں نے مولانا مفتی محمد نعیم کے مدرسہ کے اندر وہاں سائٹ میں کی ختم بخاری میں امام عال سنت محق الحسر کی موجودگی ان کے حکم پر کیونکہ مجھ سے پہلے ایک بڑے عالم کے پیر نے تقریر کی جو زندکپ اور مشتبل تقریر تھی جب وہ تقریر ختم ہوئی تو نظام الدین نے اسلم شیخ پوری اور جمیل خان کو کہا کہ مولانا کو بلاؤ کرے وہ اس کا جواب دیں گے میں نے کہا ہرگز نہیں میں یہاں شرکت کرنے لڑنے نہیں آیا ہوں تم لڑانے کے لیے مجھے رکھتے ہو مولانا نے فرمایا سرفرآس خان صاحب نے استاد موران عبدالحنان بھی تھے کہ تھوڑا کرو تاکہ چلے اس وقت میں نے تقریر کیے جب میں وہاں سے اٹھا باہر نکلا تو مفتی نظام الدین بھاگے بھاگے آ رہے تھے گاڑیوں میں میں نے سمجھے یہ مجھے روک رہے کھانے کے لیے میں نے کہا میں نے مفتی نعیم سے اور اسلم شیخ پوری سے اجازت لی ہے اس کی بات نہیں میں نے آپ کی تقریر کے درمیان آحات کیا تھا کہ میں آپ کی پیشانی کا بوتلوں کیا تقریر ہوئی مفتی مولانا محمد یوسف کشمیری اب بھی زندہ ہے جب مل سکتے یار وہ تقریر یاد آتی کیا تقریر تھی اللہ جوش جنون میں ہم بھی کبھی اپنے گے جوش جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے جوش مجنو بنیں گے ہم تو جل بنیں گے کال رجلا نی مل جی نے خافنا انام اللہ والے کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے وہ دل قوم کے دو نے رجی نے اور خدا کا انعام تھا ان پر ادبل والے ہی مل یہ تو کون مسالۂ سلام معلوم ہے سلاموں تئین تو مشکل ہے نص میں جب تئین نہ ہو تو اقوال سے نہیں ہو سکتی وہ دروازے تک جاؤ شہر کے پیزا دخل تم ہو جب تم داخل ہوئے فین غالب آ جاؤ کیونکہ پیغمبر کا حکم ہے وہی ہے وہ اللہ یہ ختوقل اللہ پر توقل کرو انکن تم مومنی نگر تم مومنو قالو کہنے لگے کہ یا منسا اے حضرت جی انندن ہو رہا اب ادم ادمیا ہم ہر اس شہر میں نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ لوگ اس میں ہو حس ہب انت اور رب کو بقا جائیے آپ اور تیرا رب اور لڑ کے آئے ان ہونا کا بے شک ہم یہیں بیٹر رہیں گے وہ ٹی پیغمبر تو اتنا بت ہوگا میرا چاقو یہ ہو سنگ نے کہنا اے واہی اے نا گنی تو کون گٹی جوئی ہمارے پیغمبر کے صحابہ حضرت نقدات نے کہا ہم بنی اسرائیل کو بھی موسا جنہوں نے پیغمبر کو کہا ایزاب انتہب کا فقاتلا چلا انہا ہونا کا ون نکاتلون یمینی کا ون شمالی کا ون امام کا ون حلف کا ہت تختل بہن دئی کہتے مقدار کی تقریر سے صاحبہ میں جوش آیا اور سب نے کہا کہ لڑ کے جائے گی آپ نے فرمایا میں نے مقدار کی تقریر میں خدائی نسرت کی جھلک دیکھی وہ تقریر کر رہے تھے تو خدا کی نصرت آ رہی تھی کالیلا عمل کو اللہ نبسی واقی فرمائیں پرور پروردگار میں اختیار نہیں مگر اپنا بھائی کا وہی دو میں ففروق بیننا و بین القم بس فرق کیجئے ہمارے اور ناکارہ لوگوں میں کہیں ان کی غلط باتوں سے ہم سے ناراض نہ ہو جائے کالفینہ ہمرمت نہ ہی مربئی نہ سنا بس یہ سرزمین حرام کی گئی ان پر چالیس سال غلطی انہوں نے کی فتح ہونے والا شہر کا چالیس سال پتہ نہیں ہوگا چالیس سال میں یہ مسجدان سب مر جائے گا اور غلطی یقیناً عراقیوں سے بھی ہو رہی فلسطینیوں سے بھی کشمیریوں سے بھی قابلیوں سے بھی اللہ سب کے غلطیاں معاف کرے اور بہت جلد نصرت و, و فتوات نصیب فرمائے لوگ پوچھتے طالبان کو کیا ہوا میں نے تو قرآن نہیں جانتے یا مانتے نہیں قرآن وہ کہتا ہے پیغمبر دو موجود ہے سفارشی ان کے ہوتے ہوئے کہا ان کی اس بدتمیزی کی وجہ سے یہ ملنے والا شہر چالیس سال نہیں ملے گا چاویہ چالیس سال نہیں ملے گا شیخ الاسلام شیخ العرب ولاجمورنہ حسین احمد مدنی کی بیعت بھی کی گئی آفات آئی پاکستان کی سرزمین پر فقیر و حاض العما مولانا مفتی محمود کی بیابرویاں کی گئی قسم قسم کے تکالیف آ رہی از مکافاتے عمل غافل مشو گندم از گندم بروز جو جو فرمایا پس یہی سرزمین حرام ہے ان اسرائیلیوں پر چالیس سال یتی ہو نہ ملا پر ملکوں صبح روانہ ہو جاتے تھے شام کو دے اسی جگہ جان سے چلے تھے بس کہتے ہیں کہ حضرت ہارون کا انتقال وہاں ہوا یہ بات صحیح نہیں ہے تو کہ حضرت ہارون کی قبر مدینہ منور میں ایک پہاڑ پر ہے بہت کے راستے میں فلاں قوم فاسکین بس رمگین ناکارا لوگوں کے کرتوت پر وطم نباب نے آدم و نل حق پڑھیے ان کے سامنے خبر دو بیٹوں کی آدم علیہ السلام کی صحیح طرح دو بیٹے تھے لیکن ایک ناجائز تھا غلط کرتا تھا کربا قربانن جب انہوں نے خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی مینڈے کاٹے مینڈے کا تو قبل منا حجیبا قبول ہوئی ایک میں بل سے بلندیوں تک قبل من خار قبول نہ ہوئی کی کال لاکھ پلنگ مار دوں گا میں قابل و حابیل نے قربانیاں کی ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی قبولیت کی دلیل یہ کہ آگ آ جاتی جلا لے گی اور جو قبول نہیں ہوئی وہ پڑی رہے گی سڑ جائے گی آلہ نے کہا حابیل نے کہا انما یا تقبن من متقیر بے شک قبول کرتے اللہ پرزگاروں سے لمب ستیادہ اگر آپ ہاتھ پھیلائے میری طرف لکت تک تو کہ مجھے مارے مہان ابھی باسی دیے دے لے میں نہیں پڑھاؤں گا ہاتھ تیری طرف بات سنو دفاع بنا نہیں ہے اقدام قتل بنا ہے اس کا بھی ہے نا کہ دفاع کر دفاع تو کر رہا ہے لیکن ماروں گا نہیں قتل نہ جائے جب باہر ہاتھ لکھ میں تجھے قتل کروں اتنی آف اللہ اب بنا ان ارے تو में امی اس میں وہ اس میں کا میں چاہتا ہوں کہ مرتکب ہو جائے آپ میرے اور اپنے گنا کا فتح کنڈ میں نہ صابیندار قاتل پر مقبول کے گنا لگا دے جائیں گے اور ذالم کا جزا اس ظالمی یہ سزا ظالموں کی ہے تو آپ لہ نفس خوبصورت دکھایا کابیل کو اس کے جی قتلا کی قتل بھائی ہم حابیل کا اس کو مارا فاس بس ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے فبا صلاح ہو رہا بھائی یا بس بیچ دیا اللہ نے کوا جو کو رید رہا تھا زمین میں لی کے فیواری سو تاخی دکھا رہا تھا اس کو کہ کیسے چھپائے گا لاش بائی کی قتل کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے پیٹ پر باندھا اور جنگلوں میں گھوم رہا تھا سنبھالنا ایسی کمکی یہ اتائی زمانہ ہے پہلا قتل دنیا میں ہوا ہے انسان کا دو کئے آئے آپس میں لڑے ایک نے دوسرے کو مارا ایک مر گیا قاتل کؤے نے زمین میں چونچ ماری کڈڈ کا کودا لاش کھینچ کے اس میں ڈالا مٹی ڈالی اس نے کہا تو بڑا آسان ہے اور پھر اس نے بھی کڈ کودنے شروع کیا اور اس میں حابیل کو رکھا اوپر سے مٹی ڈالی اللہ کالا کہنے لگا یا وہ لتا ہے افسوس حاج تو اتنا بے بس انکون میں اسلحان ضرور ہو جاؤ اس کوے جیسا کام ہی کا کیا ہے فوار سوتا کی پھانگ دو لاش بائی کی فاسبہ منوین ہو گیا شرمندہ ہونے والا شرمندگی قتل پر نہیں ہے یہ طریقہ جو نہیں آتا تھا تدفین کا بیکار شرمندگی ہے من اجل ضالح کا اس ناحق قتل کی وجہ سے قتل نہ بنی اسرائیل ہم نے فیصلہ کیا اسرائیلیوں کے بارے میں انلسند کہ جو کوئی قتل کرے کسی انسان کا ناحق او فساد انفلر یا کوئی فساد بچائے ملکوں میں پکانما قتل ان سجمیا گویا کہ قتل کیا سب لوگوں کو ایک قتل اور سو قتل برابر ہے جو تو پیدا ہو گئی پمن آہ جس نے انسان کو قتل سے بچایا پک انما ان آہ انا گویا کہ اس نے جلا بخشی حیات بخشی کائنات کو فصری نے وہ تو جی رات کیا ایک تکڑی تو یہ ہے کہ ایک قتل سو قتل دونوں کی سزا جاننا ہے ایک بخشش قتل سے بچنا اور لاکھوں سے بچنا ایک جیسے مقامات ہیں یعنی اتنے مقامات ملے گی وہ نقجات ہوں رسولنا بل بینات یقیناً آئے تھے ان کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لے کر تم میں کثیرمن ہوں بادزان کے بلر دل مسری بس بے شک بتے رہے ان میں اس کے بعد بھی حد سے بڑھ رہے تھے انما میں جزا نے ہار بون بے شک سزا ان لوگوں کی جو لڑتے اللہ اور رسول سے وہ سون فلر کے فسادہ اور کوحرام مچاتے ہیں ملکوں میں جو قتل ہو کہ یہ قتل کیے جائے اگر قتل کیا ہو اور یہ سنبھو یا سن کیے جائے اگر اس طرح کیا ہو اور تو قتل آئے ہم وار گلو خلاف یا کاٹ کے رکھ دیے جائے ان کے ہاتھ پیر الٹے سیدھے ان دائیں ہاتھ باؤں بائیں پاؤں اگر چوری کیے اور یم سو میں نے لال دو یا چلا وطن کیے جائیں ملکوں میں لال قلع دنیا ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور لحم فلا کرتے عذاب و امام اعظم کہتے ہیں یہ بادشاہ امیر یا قاضی کے سپرد ہیں جو سزا مناسب سمجھے اور یہ بغاط کی سزا ہے اسلامی حکومت کے باری و سرکش ہوگی این اللہ تاب قابل بغیر جن لوگوں نے توبہ کی اس سے پہلے ان تک درو والے ہے کہ تم کا دروج پر فالب بت جان لو ان اللہ غفور ہی بے شک اللہ پکچنے والا نہ ہم والا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ ڈھونڈو و فی او جی کرو اللہ کے راستے میں لعلکم تفلے ہو تاکہ تم کامیاب ہو ہمایوں کے لوگ یہ جگہ روبلبانی میں نکال کے لے آئے بہرحال وسیلہ دو قسم کا ہے ایک شرعی ہے اللہ کے نیک بندے کو ذریعے رحمت جان کر اور کرنے دھرنے والا صرف اللہ کا عقیدہ ہو یہ درست اور صحیح ہے ایک شرکیہ وسیلہ ہے بابوں درگاہوں کو ذمہ دار اور پاسداران مان لے موحد جو وسیلہ کرتا ہے وہ جائز ہے بیدتی جو کرتا ہے وہ ناجائز امب تربی البقل وحد کہے تو صحیح ہے تحریری کہے تو غلط قرآن کریم کی آیت سے صاف ظاہر ہے کہ وسیلے کی گنجائش نبی کے حق سے صحابہ کے توفیل سے گزرگان دین کی حرمت اور برکت کے ذریعے مانگنا درست اور صحیح ہے بخاری شریف جلدی اول صفحہ چار سو دس پر حدیث ہے انتم تن سروپ و تر ذکور و سگارے بیماروں اور چوٹوں کی وجہ سے تمہاری مدد ہو رہی ہے تمہاری نصرت ہو رہی ہے اس پر مورا شرفلی رسالا رسالہ لکھا ہے اس کا نام ہے الوسیلہ ایل اللہ پہلے وسیلہ جو سواد سے ہے دوسرا سیل سے آٹھ دلائل دی ہے اس وسیلا ذریعے کو کہتے ہیں انترہ شاعر کہتے ہیں سب ہے اللہ کم ہے جا الحم ایلے کی وسیل تن ان ن ج نہم ایلے کے وسیل تن حضو کی, کی تقا لوگ آپ کا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں اچھی طرح سرمر ڈالو اور بہترین وہ مہندی لگا لو سرگ نرئی نرئی کتوری اور دلالا گر ز نر سرگ خوم ایلے کے وسیلت ایاخو کی تقا و تقدی کرتبی نے ایک آ... ابن الجوزی نے زاد المسی میں ایک شعر لکھا ہے یہ میں نے ایک موقع پر موتقی صاحب کو سنایا تھا وہ بڑے خوش ہوئے تھے لکھنے لگے اذا غفل الواشون شو ن ادنا لے لی اس لینا ایزا کا فلوا شو ن لی لینا جب چگل خور ایک طرف ہو جائے ہم پھر مل لیں وہ عادت صافی بیننا ول ہمارے پرانے تعلقات اور ذرائع سب قائم ہو جائیں گے ازا کا فلن وا شو ن عد نہ لے تفسیر لینا وہ عادت تصافی بیننا اس میں وہ جگہ جگہ پر نکاحوں کا ذکر کون سی جلد آفت حلبانی کی پہلی جلد میں جو یہ نسخہ مولوی صاحب لائے ہیں کتنی جلدوں والا ہے پندرہ جلدوں والا نسخہ اس کے دو سو اڑسٹھ سفائے پیغمبر کی شادیوں پر پاس کی ہے اچھا یہ سفائی کیا ہے چار سو اٹھانوے صفائی یہ صبح جو شادیوں پر بات ہوئی تھی ہمارے ملک میں جن شک القرآنوں نے وسیلے کا شد مت سے انکار کیا ہے پنفیر مولانا نے اپنی تقریر میں کہا ہے اور اپنی کتاب البسائر میں بھی لکھا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تفصیل روح البانی میں ہے ہم بڑے حیرت کرتے ہیں کہ یہ شیخ القرآن اور پنڈی والا شک القرآن اور گجراعالا کے قاضی شمس الدین گجرات کے بخاری صاحب یہ سب فرماتے تھے کہ روح المعانی میں آپ المعانی سن لے ذرا اور یہ اس پر وسیلا ختم ہے اللہ اکبر وہ بادہ کل اس تمام تفصیل کے بعد ان لا ندرا باثن في التوسل الى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ويراد من الجاه ما نرجو الى صفه من صفات تعالى مثل ان يراد بعلم محبه تامه المستدعيه عدم رديه وقبول شفاعتي فيكون ما نقاله القائل إلهي يتوصل بجاء نبيك أن تقضي لي هاجتي إلهي أجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي ولا فرق بين هذا وقولك إلهي يتوصل برحمتك أن تفعل كذا إذ ماناه إذن إلهي أجعل رحمتك وسيلة في فعلك ذات بل لا أرعباسا إذن بالإقصام على الله بجاهه بڑے بڑیلے کے ساتھ اللہ مانوسی زیل ال آیا وسیلے کے قائل ہے علم دیوبند سب قائل ہے تقریباً اور مولانا محمد قاسم نانوسی نے تو آگے حیات اسی موضوع پر لکھی کی روحل مانی پارا چھ سفا چار سو چھ آج بیٹھی گفتگو کافی ہے اس مقام کے لیے اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہو مناسب معلوم ہوا پندرہ پارے میں شاید دو چار گڑھ دوبارہ دوں گا یہ سب اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ ڈھونڈو و جاج دوسری سبیری ہی اور جہاد کرو اس کے راستے میں ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ ان ن لو بے شک وہ کیا لو لاؤ ان لہما فلین اگر بے شک ان کو ملے جو کچھ زمین میں سارا کا سارا وہ مسلحما ہوں اور اتنا اور نیفت جو بھی قیاماں کہ بدلے میں تھے قیامت کے دن کے عذاب سے بات قبل من امن قبول ہوگا وہ لہوما من النار یہ چاہیں گے کہ نکلے جہنم سے بما ہوں بخاری جین مینا یہ نہیں میں گے نکلنے والے وہاں سے بلا ذا بمقیم وہ سارے کو وسار قطو فخت ہوا ہی دیا چور مرد اور چور عورت کارڈون کے ہاتھ یعنی کلائ سے جب چوری ثابت ہو جائے امام ابو عنیفہ کے نزدیک کم از کم دس روپے کی چیز تو جزام بے ماں کا صبا یہ سزائن کے کیئے کی نکالم میں نلا پکڑے خدا کی طرف سے عزیز الحکیم باقی تفصیلات فقب چیز مفرض ہو چیز مملوک ہو اس لیے تروار پر ہے نباش پر نہیں ہے قطعیت اہاں. وقف کے چوری پر بھی قطعیت نہیں ہے تاغیر ہے تاغیر باب الواس ہو فمن تابم امباز ظلم جس نے توبہ کی ظلم کے بعد وہ اپنی اصلاح کی فہم اللہ یا علیہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا ان اللہ غفور الرحیم الم تالم اللہ لہو ملک السما واطم شاہ و ظفر المعی شاہ و اللہ کل شعین قدیر یا لا او اے پیغمبر غمگین نہ کرے آپ کو وہ لوگ جو آگے بڑھتے ہیں قفر میں بن ان لوگوں میں سے قالوا مننا جو کہتے ہی مان لے منافع بے افواہ سے بنکلو وہ ہم نہیں مانتے ان کے دل مین اللہ نہ دو اور وہ جو یہ ہے سماؤن کرتے جھوٹ کے لیے سماون خوی کانا پوسی کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے چونخو لمبیا تجو آئے نہیں ہر نے پونل کلے میں موازی ہی بدلتے باتوں کو کھانوں سے یا کوئی تم اگر یہ تم کو دیا گیا لو بہ لمبا نہیں بچ کے رہو اور میور دلّاء جس کو پریشان کرنا چاہے اللہ فلن تم نکل مین اللہ اشیا بس آپ اختیار نہیں رکھتے اس کو بچانے کا اللہ سے کچھ بھی الا اکلین لبی دلہ ہو تو آخر ان لوگوں کا چاہا نہیں اللہ نے دل پاک کرنا لہوم دنیا کا زی ہوں وہ لہم فلاں رجا و, و ان کے لیے دنیا میں رسوائی آخرت میں بڑا ازا سماؤ نل کا یہ اب کالو ڈلے سو کھاتے ہیں حرام نا جائز سوخ شرم اور آگ کی چیز سوخ وہ حرام جس سے شرم آتی ہو بہن جاؤ کا پس آپ کے پاس آئے فخم بہنوں فیصلہ کریں کا اب آئی جانوں گا چھوڑیں گے وہ ان تو جانوں اگر آپ چھوڑ بھی دیں ان کو بھلے یہ در روح آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہر فیصلہ ضروری نہیں بار فیصلے سے کرو جاؤ کسی اور سے کرو میں نہیں کروں وہ حکم دفح کم اگر آپ فیصلہ کرنے لگے تو پھر فیصلہ کریں انصاف سے ان اللہ اللہب المقصدین بے شک اللہ پسند کرتے انصاف کرنے والوں کو یہ جگہ ہے دوسری حجرات میں پکے بھائی حق کی منہ نقم کیسے آپ کو فیصلہ کرائیں ہے جبکہ ان کے پاس خود تو رہے تھے فیا حکم اللہ اس میں بھی خدائی ہی فیصلے ہیں سمے طلب نویم بازا پھر یہ منہ مو موڑتے اس کے بعد وما اُلا کبیل منہ اور یہ ہے ہی نہیں مومن اندل توڑا تو گیہ ادم و ہم نے اتاری تو رے تو اس میں ہدایت نور ہے یا حکم بحن اس پر فیصلہ کرتے تھے پیغمبر اللہ دینا اسلم جو اسلام لائے للین ہادیوں کے لیے و ربانی اور پیرانِ طریقت ول اور علماء یا ربانی مانے انجیل کا عالم اخبار مانا توریت کا حال ہے مستق کتاب اللہ انہیں سے حفاظت کرائی جاتی تھی آسمانی کتابوں کی طالب علم نک یاد رکھے گزشتہ کتابوں کے محافظ کون ہے علماء تو وہ جب تک علماء تھے کتاب صحیح تھی اور جب الماں ہو گئے کتاب محرف ہوں گے اس لیے اللہ نے قرآن عالموں کے حوالے نہیں کیا پر میں ان نہ ذکر وہ ان لہو میں اپنی غالب کروں تم کیا کرو اور یہ پیرانے طریقت اور مولوان تو رے تو ان والے بے مست فضوم کتاب اللہ جن سے حفاظت لی جاتی تھی آسمانی کتابوں کی وکان والے ہشوہ اور یہ اس کے گواہے بھلا تقش و سن چمٹ ڈرو بخشونی مجھ سے ڈرو یہ تو مذہب کے روشان ہے بھلا تشکرو بھی آیا تھی لینا نہیں میری آیتوں پر قیمت تھوڑی وہ ملم یقم و ماندل اللہ جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نہ دل کردہ پر ق لاق کافر وہ لوگ کافر ہوں گے وہ قتب نہ لےفیا ہم نے فیصلہ کیا ان کے بارے میں ان سب نف سے جان کے بدلے میں جان ابو حنیف نے استدلال کیا کہ مسلم اگر ذمی اور مستامن کافر کو مارے مسلم مارا جائے گا تو کی ون این بل کے بدلے میں آنکھ ونکھ بل ناک کے بدلے میں ناک وزن ابل کان کے بدلے میں کان و سن بل کے بدلے میں دانت والجروح جرو ہے کیسا زخموں کا بھی بدلہ ہے پمن تصد کبھی کفارت اللہ جو اس سلسلے میں معاف کر دے وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے تصدک کبھی معافی کی شکل میں بھی ہے کبھی زیادہ پیسے دینے کی شکل میں ہے الظَّالِمُونَ پس جو فیصلہ میں کرے اس پر جو تارا اللہ نے وہ ظالم سارہ بھی سب نے مریم اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا ابن مریم کو مصدق کلما بے نے تصدیق کرنے والے آگے توڑے اور کی اور ہم دے چکے تھے ان کو انجین فی ہو دو نور مسد کللم پہ نے محنت ہو رہا وہ خدم و موزت المطقین و لحکم احلجین ومان ضل اللہ عفی اور فیصلہ کرے انجین والے جو ان کی کتاب میں ہے اس میں ہے نبی کے زمان مان لیں وہ ملم یاحکم ومان ضل اللہ جو نام ہے اللہ کے نازل کردہ کو فولہ کو بلفا سکون بازول نے کہا کہ ان مقامات پر ہے وہ و ملم یاقم تو جو فیصلے اسلامی شریعت کے مطابق نہیں کرتے فولا قوم کا فرون قوم الظالمون فولہ قوم الفاسقون سخت ترین سزائے ان لوگ پینسٹھ سال پاکستان کو بنے ہوئے ستسٹھ سال ہو گئے اور جو اسلام آیا تھا اسے بھی کمزور کر دیا گیا وہ انزل نائیل کل کتاب اب الحق مصدقل من الب اور ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ تصدیق کر رہی مازم مازم مازم اس کے آگے کتابوں کی وہ محائمین کھانے اور یہ قرآن ان کتابوں کی حفاظت کر رہا ہے محمین مانا حفاظتی حضرت مولانا یوسف لدھیانوی مرہوم نے کہا تھا اگر قرآن میں تو ریز رب کا نام نہ ہوتا کوئی جانتا بھی نہیں فخم بے نم بانزل بس فیصلہ کیجیے ان کے درمیان جس طرح اللہ نے اتارا اللہ تک تبھی احوا اما جا بن الحق مت پرواہ کریں ان کی خواہشات کی اس کے مقابلے میں جواب کے پاس حق آیا لیکن جاننا من کم شرا تو میں نہ آ اور ہر ایک کو ہم نے بنایا تم میں سے ایک راستہ اور ایک دستور شیر الاسلام ایرانی پیر کی کتاب ہے المن منہاج منہاج السنت بغیر شیخ الاسلام کی کتاب ہے المن الواضح یاد رہ سنت محق ال کی کتاب ہے و شاء اللہ جان کم ممت و اگر اللہ چاہتا کرتے دے تو تم کو ایک ہی امت ولا کلیہ بلو کم بھی لیکن وہ چنتا ہے تم کو ان چیزوں میں جو تم کو دیئے تمہیں آزماتا ہے فسٹ میں کل خیرات آگے بڑھونے کی ہوں میں ان اللہ مرضیوں کم اللہ کی طرف پلٹو گے جمی انصون و بما کنتم فی تختلفون بھی پر بتا دے گا تم کو وہ جس میں اختلاف کرتے تھے وہ انح بما بہن اللہ اور ان کے فیصلہ کرو ان کے درمیان جو اتارا اللہ نے بلا تک تب تبھی اخواہ ہوں کرو ان کے خواہشہ کی وہ بچو ان کی شرارتوں سے باز مانظر اللہ علیہ کہیں بچلہ نہ دے آپ کو بعض ان چیزوں سے جو اللہ نے اتاری کہیں شریعت کی چیزوں سے نہ ہٹائے یار جی حدود بڑے سخت ہے یار جی قرآن کی فلاں صورت میں بڑی سختی ہے یہ ہمارے لوگوں بھی ان سے متاثر ہے کہ یار جہادی باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیوں لوگوں میں غیرت آئے گی اور پھر بے و کمران کو پکڑے سبھی بات فہ تمن لو پسگر منہ موڑا فالم جان لو انوری دیوسی بوم سے جنوبی بے شک چاہتے اللہ کہ سزا دے ان کو بعض گناہوں سے وہ نیرم مینندا سے لفا اور بے شک بہت لوگ ناکارا رہے سزا کے متحدہ ہم سزا مت سے دیں سزا کی تفصیل کے لیے آخرت ہے اف حکم جاہلی یمون آیا جاہلانہ فیصلے چاہتے ہیں پنچایت بیٹھ رہی ہے قرآن کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اور فلام کو کاری قرار دے دیا ہے یہ سب بکواس آیا جاہلی فیصلے چاہتے ہیں ومن افسر من اللہ حکمن اللہ سے زیادہ کون بہتر ہے فیصلہ کرنے میں اور اللہ کے فیصلے سمجھنے ہو تو آؤ افسن لو احسن و تفصیل افسان نشست افسان اوقات احسن مسجد احسن بیان کے ذریعے احسن طریقے و سلیقے سے سن لو فکم الحسن و الحسن بنکل لے کمن افسن مِنَ من حُكْمًا ہو کمل قومی ہو کون بہتر ہوگا اللہ سے فیصلہ کرنے میں واسطے ان کے جو یقین کرتے ہو اور بے یقین تو خدا و رسول کو نہیں مانتے اگر وہ افسن غلوم کو نہ مانے تو نہ مانے ان کا ایمان کہاں ہے یا منوئے مسلمان ہو لا تخذون نسارا او لیا مت سمجھو بعض امولیا او بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے اور میں یہ سب اللہ جو مڑ گیا ان کی طرف ہوں ہوں وہ ان میں سے ہوگا ان اللہ لائق دل کا مزال بے شک اللہ پسند نہیں کرتے بے انصافوں کو انگریز نے جو سی ایٹی پھر آئی ڈی پھیرائی تھی اس نے یہی رپورٹ دی تھی کہ قرآن میں ایسی آیت ہے کہ مسلمانوں کو حکم مل رہا ہے کہ ان کو اپنے کبھی مت سمجھے ناکار لوگ خطر ال نفی قلو میں ہم آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سارے وہ نفی ہم آگے بڑھتے ان کی طرف یا کہتے نقشان تسی بنا دائرہ ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچے ہم کو گردش زمانہ فاصلہ یا بلفت امید ہے کہ اللہ لے آئے مسلمانوں کی فتح اور امر من نے دی اور کوئی فیصلہ ان کے حق میں وہ جزیہ مان لے اور تاوان کفر دے فیوس بہو مَا اصر فِي انف سے پس ہو جائے جو وہ چھپاتے دلوں میں شرمندہ ہو کر کہتے تو نہیں کہ ہم جزیہ ماننے والے وہ یقول الدین امن ہاؤل الَّذِينَ اقسم بِاللَّهِ جَهْدَ مانے <يَمَانِهِم> کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے یہ ہیں وہ جو قسم میں کھاتے خدا کی مضبوط قسم میں ان نہ یہ تمہارے ساتھ ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ کہاں ساتھ ہے ابھی تک ان کی اپنی نیکیاں گئی فاس بہو خاصرین ہو گئے تباہ یا ناموں وہ مسلمانوں میئر تک جم ان کو مندی جو کوئی پلٹ گیا تم میں سے دین سے ول اللہ فسو خیات اللہ اور قوم یو ہب ہوں لے آئے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے اضل عَلَى عالل ممین نرم ہوں مسلمانوں کے ہاتھ آئز سخت ہوں گے کافروں کے مقابلے یہ اچھے لوگوں کی نشانی اب مساج اور ان کی قوم مراد یوں جا ہی دو اللہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں ولایا خافون اللہ مت دریں گے نہیں ملامت کرنے والے کی ملامت سے لال فضل اللہ یوتی ہی میں اشا یہ خدائی فضل جس کو چاہے تھے اللہ علیم انما ولی کم اللہ ہو رسول بے شک دوست تمہارے اللہ اس کے رسول و لدین عامنور مسلمان اللہ جی نے جو قیموں نسولا تو وہی وہ جو قائم کرتے نماز دیتے زکاة، وہ دیتے زکات وہ حمرہ کی اور وہ رکو کرنے والے ہیں شیعہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں وہ رکو میں تھے اور کوئی مانگنے آیا تو پیسے زکات کے دے دیا یہ کوئی بات ہے یہ تو حضرت علی کے تہمت ہے کہ وہ نماز کا طریقہ نہیں جانتے تھے اور ان کو زکات دینے کا ٹائم معلوم نہیں تھا یہ سارے کام ایک وقت بھی پڑا نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے زکات بھی دینی ہے رکو بھی کرنا ہے سب کام مسلمانوں کے رقو کے دوران زکات دینے کی کیا ضرورت ہے نا آیت کا مطلب یہ اکو بکو سندر بکو اور میں اللہ اور رسول جس کسی نے دوست بنایا اللہ اور رسول کو بلزی نا مسلمانوں کو فن نہز بلّہ اب الغالب یہ خدا کی جماعت ہو گئی اور پس خدائی جماعت کے لیے غلبہ ہے یا الدین منہ مسلمانو ہوں لا تک تخذ الدین تخزود ملوبا مت سمجھو ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو ہنسی اور کیل تماشا مین اللہ ددین ان لوگوں میں سے بوت ان کتابیں ان جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے فارا اور کافروں کو بھی دوست نہ سمجھو و اللہ اللہ سے ڈرو تم, تم ایمان والے ہو ویزا نہ دیں تم ارا سورا سے تخص ہوا جب تم بلاتے ہو نماز کے لیے یعنی اذان دیتے ہو سمجھتے ہو اس کو ہنسی کھیل زان کبھی اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں اذان تقبیر نماز جماعت شائر ہے اس کی توہین کرنے والے کی عقل سلب ہو جاتی ہے آیت کا حاصل آسان ایک جماعت نماز مسجد امام معذد یہ سب مسلمانوں کے معاذے میں ارکان ہیں ان سے ہماری عزت دین وابستہ ہے ان میں کمی کوتائی کرنے والا اقل ایمان سے محروم ہو جائے گا یہ حاصل تفصیل الیا حل کتابی ہل تن کنور من آفرمائی کتابیں پڑھنے والوں کیا تم ہیب نکالتے ہو ہم میں اللہ نامنا منہ مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر بماؤن ضلع ہی نہیں نا جو ہماری طرف بماؤن ضلع میں نقب اور جو تارا گیا جو گی اس سے پہلے واننا اکثر کم اور اکثر تمہارے فاس تھے رتی بونے جا جا کر یہ رپٹ لگوائی تھا نی میں رکیبوں نے جا جا کر یہ थाने لگوائی कि کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں ایسا زمانہ ہے کل کے جنگ میں داؤ الحق قاسمی نے لکھا حالانکہ یہ مولانا باول حق کا بیٹا ہے وہ دیوبند فاضل تھے ایسا نہ آل بیٹا ہے. کہ میں پورا مذہبی آدمی نہیں ہوں اور میں یہ بات پسند بھی نہیں کرتا اچھا للائی اٹھا سو علما بڑے خوش ہوتے ہیں اس کا مضبوط بڑھتا مولانا باپ الحد قاسمی کا لڑکا ہے وہ بے شرم تمہارا باپ کاسمی کے تھا مولانا قاسم نانوتری کے ذریعے جن جیسے مضبوط مومن نہیں دیکھا گیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سورا گئے زندگی اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تاکہ اخبارات میں لوگ کہیں کہ یہ بڑا متدل ہے یہ متدل نہیں مذہب سے گرا ہوا آدمی ہے مذہب کا آدمی تو مذہب سے خوبصورت لگتا ہے اللہ الحر انبے کو بشن مل جانے کا آپ فرما بتا دینا چاہتا ہوں تم کو اس سے مصوبت بدلے میں اند اللہ اللہ کے ہاں مولانا محمد خان شیرانی سے جمعیت علماء اسلام میں ایک عالم آدمی اور بڑی بصیرت اور ترک رکھتے ہیں علوم میں اور بڑی اچھی مجلس کرتے ہیں علم کی مشتحادہ کیتیات کا حامل ہے حفظ اللہ ظاہر جب اتنا بڑا عالم ہو تو اس کے نظریات بھی اپنے ہوتے ہیں فرق بھی آ سکتا ہے مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں یہی تشریف لاتے ہیں کبھی کبھی تو ایک دن تشریف لائے مجھے کہتے ہیں ثواب جو ہے یہ جزائے خیر کو کہتے ہیں اور جزائے خیر اس لیے ہے کہ یہ کپڑا اور لباس سوب سے ہے سوب سے ثواب ہے اور کبھی بھی یہ بری برائی کے لیے نہیں آ سکتا اور لمبی تقریر انہوں نے یاد کی تھی اس موضوع پر اور انہوں نے تقریر کی بڑی اچھی تقریر تھی میں بہت مستفید ہوا مجھے ان کے اسی علم سے بڑا فائدہ ہو لیکن جب وہ چپ ہوئے تو میں نے کہا کہ ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی یہ تقریر پھول اور بہار ہے کاش کے قرآن کریم کی دو آیتیں اس کو رد رکھا ایک یہ آیت جس میں ہے میں تمہیں بتاتا ہوں بدتر اس سے بدنے میں یہاں بشر من نظال سے بدل واقع ہے مصوبت اور دوسری متح کے اندر اخیر میں ہر سو میں بل ما فارو مکانو یا پالو کاسروں کو جو ثواب ملے گا نا وہ بھی شیرانی سا اچھا نہیں ہوگا یا بالکل کٹک سے پٹ گلے پٹ دس دس میں داد کہ سواب کا سزا پمانا گلینا اولاور سراغل ہے سوکھ شبت تفصیل سرا پا قرآن کے ٹکرے ہوئی جاب مصوبت اللہ یہ بدل وقت بھی شرم ملزالے کا تم دین کو اور اسلام کو شر مت سمجھو و سارا اس سے بدتر شرم ملا اللہ جس پر خدا کی لعنت ہوئی وہ غدار اللہ ان سے ناراض بھی ہے وہ جانا منہ ملک کھیلا جاتا اور ان میں بنائے بندر ولخنا اور خنزیر وہاں بدتواہ اور یہی لوگ ہیں جو شیطان کو پوچھتے ہیں وہ شرم کشر مکھانا وہاں دل ون یہی لوگ بدترین جگہ اور بٹ کے راستے سے ہیں سیدھے راستے سے بٹ کے ہوئے ویسا جکم کال ہوا منہ اور جب یہ آئے تمہارے پاس کہنے لگے ایمان لائے وہ کدلو بھی اور یہ گھس چکے ہیں کفر میں وہ ہوم قد خرجو اور یہ ایمان سے نکل چکے ہیں جب کفر میں گھس گئے تو ایمان سے نکل گئے اللہ کامور اور اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں چھپاتا کفر وہ ترا کا سیرم بن ہوں ساری آپ دیکھتے ہیں بتیروں کو ان میں جو آگے بڑھتے گناہ و زیادتی میں واقل محسوس اور کھاتے ہیں آرام لبے سما کا نویا ملو ناکارا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں لولا یلہا ہم اور ربانی یون من نہیں کیا ان کو پیروں نے اور مولویوں نے انخو لا ناکارا گناہ کی باتوں سے واقل مس آرام کھانے سے مولویوں کا اس فرض ہے پیرانے طریقہ کا بھی فر لے کہ اپنے ماننے والوں متقدین کو بری باتوں سے ناجائز کمانے سے روکے نہ بے سما کانو یسنا ہو نہارا ہے جو یہ سنا جی تو کاریگری کرتے ہیں پیر سمجھتے ہیں کہ ہم ہر بات نہیں کر سکتے لوگ ہم سے خفا ہو جائیں گے اور مولوی کہتے ہیں یہ موقع مناسب نہیں ہے تو اللہ فرماتے یہ है ہی دکھاتے ہیں ان کی کاریگری بھی ایسی ہے جیسے ہے وقال یہود مغل یہود نے کہا خدائی ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو واہ بس تہذیب تین اتو قولسم کی مثال ہے ان کے ہاتھ بندے ہیں وہ لو انو بھی اپنے کہنے میں بل ادا و مبسوط وطان اللہ کے ہاتھ کھلے پڑے ہیں انفقو کے پیشہ خرچ کرتے جیسے چاہے والے عزیز ان کسی رب نوم ماؤن جی نہیں کبھی و قبرا انقریب بڑھا دے گا بطیروں کا ان میں وہ جو اتارا جاتا ہے آپ کو رب کے ہاتھ سے سرکشی او کوفر ولقا نا بہن ہو ملا صاوت البا اور ڈال دیا ہم نے ان میں دشمنی اور کینا قیامت تک کلا جب کبھی یہ ہیں آگ لڑائی کی فساد مچاتے ہیں اطفاح اللہ اللہ اس کو بجاتا ہے وہ ایسا فی الحال فسادا اور یہ دوڑ, دوڑ کرتے ہیں ملکوں میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں فساد کرنے کی اللہ حب المفصدین اور اللہ پسند نہیں کرتے فسادیوں کو وہ لو ان اہل کتاب یا امن اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آئے پرزگار رہے نہ کف فرنان ہوم ہم دور کر دیں گے ان سے ان کے گناہ ولاد خلنا ام اور لے جائیں گے ان کو نعمتوں کی جنتوں میں واؤ ان مقام و تورا تو وہ انجیل ہو لَي ماحول اور اگر یہ نافذ کر دے تو رے تو انجیل مفتی معمود کہتے دے اور جو ان کو آ چکی ہے رب کے ہاں سے لا لو من کے سے بھی کھائے بارش رحمت کی ہوگی امن تل ترجنہ اور نیچے سے بھی زمین پھنس ہم ممتمک پسند آن میں جماعت احتال پڑے وہ کثیروں میں ان اکثر لوگ برے عمل کرتے ہیں اس برائی کو روکنے کے لیے بلائی کو عام کرنے کے لیے پیغمبر میں جا پیغمبر پہنچا جو آپ کے پاس آ چکا ہے رب کے ہاں سے بخاری میں ہے بلگو انی بلو آیا ایک مسئلہ مانوں گا ہوں بھی آگے بڑھاؤں جہاں جاؤ اینو ہو نمازوں کے بعد تسبیحات ہاتھ دائیں سے جماعت سے پہلے ہاتھ کھلے چھوڑو متروں کے بعد کوئی نفل نہ پڑوزان میں ام ٹنگا ہوئی ہوتا اللہ اللہ مسئلہ بیان کرنا کتنا مشکل ہے سنتے ہی آپ کے پسینے جاری ہوتے ہیں کیونکہ پورا معاشرہ چہل میں اور بدت میں پڑا ہوا ہے پر آئے تو چھوڑو اپنے بھی ٹیڑے ہاتھ سے چلنے لگے گڑی دائیں ہاتھوں میں باندھے ہوئے رواف کی طرح اللہ اکبر اے پیغمبر پہنچائیے جو آپ کو نازل ہو رب کے ہاں سے جتنا ضروری ہے تبلیغ تبلیغ ا تبلیغ بھائی اے تیری تبلیغ چھ نمبروں والی ہو ٹھیک کی تھی کی تبلیغ سیکھو عقیدے کی تبلیغ کرو عملیات کی تبلیغ کرو منکرات سے منع کرو معروف کا درست دو طالب علم زور کے بعد شوق و ذوق سے اکٹھے ہو خود شوق سے ایک طالب علم پندرہ بیس منٹ ضرور حضرت شیخ کی احادیث و کتاب سے پڑھے بہت برکتوں والی کتاب تمہیں بہت خیز ہوگا ان انشاءاللہ اللہ اے پیغمبر پہنچائے جو آپ کے پاس آ چکا ہے رب کے ہاں سے وہ علم اور اگر آپ نے نبوت کی تبلیغ نہیں کی پماں بلکھ کر حصہ لس آپ نے پہنچائی نہیں پیغمبروں والا کام او ہو اتنی بڑی تب بھی اگر آپ نے تبلیغ میں کمی کی تو آپ نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا خدا ہمیں معاف فرما سے تو بہت کوتاحی ہو رہی ہے تبلیغ میں پھر لوگ لڑنے آئیں گے یہ کیا کہہ دیا یہ کیا کہہ دیا و اللہ ہو یا سے اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے تفسیروں میں ہے آٹھ صحابہ وسلح آپ کے ساتھ ہوتے تھے اس آیت کے نزول پر آپ نے ان کو کہا جاؤ اپنا اپنا کام کرو میرے رب نے میرا ذمہ لے لیا یا رسول بند ما باؤن دے رب یہ ہے منصب نبوت کی تبلیغ کی تاکید وہ علم یہ خطاب نبی کو ہے تعلیم امت کو ہے اور یہ ہے اطاکید اشدید فی الوعید اتاقید الشدید فلوعید سمجھ گئے اور واللہ و, و کمل انداز پیری تسلی ہے ان ال اللہ لایا حدل کومل کافری بے شک اللہ سمجھ نہیں دیتا کافر لوگوں کو یہ دوسری تسلی ہے تدبیر کے درجے میں ولراؤ یا سے مکمل انداز تدبیر خدا یہ دوسری آخری حصہ ہے اس کو ہم تسلی اول کہتے ہیں اس کو تشخیصانی کہتے ہیں آپ کی تبلیغ سے ضروری نہیں لوگ صحیح ہو جائے انہ لایا حدل کومل کچھ لوگ ایسے ہی رہیں گے آپ کام جاری رکھیں دشنا ود یا نشنا ود منہائی ہوتے ہم تو شور شرابہ کریں گے اور اب جنہوں نے یہ کمی کی ان کی تمبی کلیاح لتابی آفرما کتابیوں لشت بلا شہ تم کچھ نہیں اب حتہ تو تی تو راتو یہاں تک کہ قائم کرو تو, تو انجیل تن مفتی محمود فرماتے دافذ دا کرو وہی لے کو میرے ربے کو وہ گیا تم کو کے ہاں سے یہ نافذ کرو اگر ایک دین کا کام قرآن کا نہیں کیا لذ تو ملاش ہے کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہائے ہائے کچھ اور ہی نہیں بات کیا کرتے ہو لذ کا لاش ہے تیری کوئی حقیقت ہی نہیں حقیقت کیا ہے کتاب و سنت اس کا کام اس کا منصاف بلے زی دن کتی رب میں نو ماؤں دے لے کے ضرور پڑھا دے گا بچیروں کو ان میں جو آپ کے پاس اتارا گیا رکھ کے سرکشی کو بلا تا سا لڑکا ملکا فرین بس مت غمگین ہو کافر لوگوں کے بارے میں کام کرو غم کی ضرورت نہیں اندی نا من بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ولدین ہا جو یہودی ہے جو سوابین ہے سیاح منا من بلائے ولی جو ایمان رہا اللہ آخرت کے دن پر وہاں بالکل اور عمل کیے دے فلافہ بنا لے بناؤں بس نقوف ہو کو ان پر نمو غمگین ہوں گے لفظ نہ بنی اسرائیل یقیناً ہم لے چکے پکا اسرائیلیوں سے وارسل إِلَيْهِمْ ہی ہے مروسلا اور بے ان کی طرف پیغمبر کلما چاہوں رسولوم مالا تحمان خس ہو جب کے پاس کے فریق انکس زبو ایک گروہ کی تقزیم کی وہ فریق یقتن ایک گروہ کے قتل کے درپے ہے نبیا کے الزام کے قتل کی سازش کر رہے تھے وہ حسیب اللہ تک ان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فتنہ نہ ہو پیغمبر کو مار رہے ہیں کہ فتنہ نہ ہو اس کو عالموں کو قتل کرو مدرسوں کو بند کرو تاکہ ملک اچھا ہو جائے وہ شرم تمہیں نہیں آتی ہے اچھا یہ آئے گی کہاں سے نرمی راحت سکون عدل انصاف تقوا پریزگاری امانت دیانت صدر یہ سب مسجد اور مدرسوں کے پیداوار ہیں جب یہ چیزیں ہیں تو دنیا میں برے بھی دیکھے کو ہو رہا ہے خدا نخواستہ یہ راستے بند کیے گئے کوفر اور کار اور لانت کی بارش ہوگی اب بھی خدا نے اپنی طاقت کا مو دکھایا ہے کہ سیدھے ہوتے یا نہیں ہے اور گمان کرتے ہیں کہ نہ اتنا بس اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی پھر اندھے بہرے ہوئے بتےرے ان کے وہ اللہ بصیروں میں مایام لو لقد کفر اندر قا لو ان اللہ ال مسیحوں میں مریا پکے کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے بے شک اللہ وہی تو مسیحب نہیں مرے کہتے اندر بھی کر سکلس میں کہتے لقد کا پکے کافر ہو گئے پھر کہا اللہ کا لو وہ جنہوں نے, جنہوں نے برے کام کیا ان کے لیے سختی ضروری ہے وہ قابل بنی اسرائیل الله و رب کہا عیسا علیہ السلام نے اسرائیلی اللہ کو پوجو جو میرا ہو تمہارا رب ہے کیونکہ اگر اس کو نہ پوجو تو شر کرو گے ان میو شرک بلائے جو کوئی ٹھہرائے خدا کے ساتھ فقد حرم الله اللہ علیہ الجنہ اللہ نے اس پر جنت حرام کی وما اواب النار ٹکانا اس کا جہن میں بئیمانوں کو کوئی بچانے والا بھی نہیں کفر ان اللہ یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے اللہ تیسرا تیل میں وما من الہ الہ لہ لہ واحد مابوس مگر وہ ایک اور اگر باز نہیں آئے ان باتوں سے جو کہتے ہیں ضرور پہنچے گا کا کافلوں کو ان میں زاب دردناک افلا اللہ تقفرون توبہ نہیں کرتے اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگتے اور اللہ و غفر ال رہی بن بسیحبن مرحم رسول اب تک تو قہمت کفار کی شرمیلی باتیں اب حقیقت اصل جواب بے شک نہیں دئی عیسیٰ ابن مریم مگر خدا کے خاص پیغام پردخلت بن قبل ہے رسول یقیناً گزرے ان سے پہلے بھی پیارا بات وہ اموہ صدیقہ اور ان کی امی بڑی پاک دامن تھی مرزا قادیانی نے اپنی کتاب انجام اتم میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تین نانیاں اور دادیاں کسبی رنڈیاں تھیں اور لکھا مائی مریم کو بھی یوسف ان اجار بوسے لیتا تھا اور چھیڑتا تھا اس لیے یہ وہ کہتے تھے کہ یوسف انجار سے پیدا ہے یہ لکھتے ہوئے مرزا مسلمان تھا پیغمبر کے پاک ماں پاک نسل پر توحبتیں لگانا تاکہ اس کے شرم پر پڑتا رہے کان یا کلان تو دونوں کھانا کھاتے تھے تو جو کھانا کھاتے ہیں بھوک لگتی ہے جو کھانا کھایا پھر خالد بھی ہوگا تو یہ مخلوق کی عادتیں ہیں عوارض ہے خالق اور علاح نہیں ہے انظر دیکھو کہ بنوبئی ملایات کیسے سمجھاتے ہیں ان کو مسئلے سم منظر پھر دیکھو انایوں فکون یہ کیسے الٹے پاؤں پھیرے جاتے ہیں کون اطام دور مندور آپ فرمائیے آئے تم پوچھتے اللہ کے سوا مائ سو کو لائے ہم لکھم در جو اختیار نہیں دیتے ہیں زرر ہٹانے کا ولا نفا نہ پہنچانے کا بمباؤ سمی و لالیف اور اللہ سننے جاننے والے ہیں بلیا اہل کتاب دا تغلوفی دین کو آفرما آف یہ کتابیوں مت آگے بڑھو اپنے دین میں غیر الحق نہ حق باتیں کر ولا بلا تک تبھی وہ احوا قوم ان کا دلو من قبل اور نہ پرواہ کرو ان لوگوں کے خواہشات کی جو بٹک چکے پہلے وہ دلو کا سیدھا بھٹکا چکے بٹیروں کو وہ دل سوائے خود بھی بھٹک گئے سیدھے راستے سے وہ کون تھے بنی اسرائیل حضرت داود کے زمانے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوین الدین قبل اسرائیل لعنت کی گئی ان کافروں پر جو اسرائیل میں سے تھے داود علیہ السلام کی زبان و زمانے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان و زمانے میں لال قبیم سم و قانو یا یہ سب مذہب میں نافرمانی کرنے اور حق سے پڑھنے کے کیا نافرمانی یہ قانوائے تنا ہونا من کر ان فالو نہیں منع کرتے تھے نہ کارا کام ہو جو کرتے تھے لبین سما کانو یا فالون نا کارکا جو یہ کر گزرتے تھے تراکی روم گولین آپ دیکھیں گے بچیروں کو ان میں جو پسند کرتے کابروں کو غفار سے دوستی غفار کی تعریف ہے اور زور لگا کے وہاں پہنچنا لبین سما کب تمت لو من خسو ناکارہ جو آگے بیچ رہے ان کے جی انسط اللہ علیہ ناراض ان سے فی الحال صاحب خالدون عذاب میں ہمیشہ رہیں گے ولو قانوبن اور اگر ایمان رکھتے اللہ پیغمبر پر وما لئی لئی اور جو اترائے نبی کے ہاں اگر سچے مومن ہوتے اور پیغمبروں کو مانتے مت تغذ مولیات کبھی نہ بناتے کافروں کو دوست ونا کہ نہ کثیر امن لیکن اکثر ان کی بیراہ روی کرتے ہیں لتا جی سے ضرور پائیں گے آپ لوگوں میں سخت دشمنی کرنے والے لذینہ من مسلمانوں سے الہود یہود وزین اشرخو اور یہ بدتی مشرک یہ مشرکی یہ آپ کے یہود جیسے بدترین دشمن ہیں وہ لتا جد اور آپ پائیں گے ان میں کچھ نزدیک محبت میں لل دینا امن مسلمانوں سے اللہ وہ مالو جو کہتے ان سارا ہم عیسائی ہے کون سا عیسائی ہر عیسائی آج تو پوری سازش دنیا میں اسلام کے خلاف عیسائی کر رہے لال کبھی ان منہم قسطی سینا اس لیے کہ بے شک ان میں علما ہے وروح بانا اللہ سے ڈرنے والے وہ ان ہم اور یہ تکبر نہیں وإذا سمعوا ما انزلوا إلى الرسول ترى أعينهم تفيت من الدم ترى أعينهم تفيت من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا منا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمى أن يدخلنا ربنا ما القوم الصالحين فأثابهم الله بما أخوالوا جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء ودین کفرو کلو کا سان بل جور میدا ہل حرمت کے بیان میں ہے ہل حرمت کے بدترین مرتکب کائنات کے اندر یہود نظرا تھے انہوں نے ہی سنیچر کے دن شکار کر کے خدائی عذاب کے مستحق ٹھہرے بندر بنے انہوں نے ہی مائع دکینا شکری کر کے خلازیر بنے ان کی حسلتیں بتائی کہ یہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی میں بہت آگے بڑھتے کچھ عیسائی مسیحی ہے جو سابقہ حقانیت اور ربانیت پر قائم ہے اور وہ کچھ نرم زاویہ رکھتے ہیں اور ان کے اور خلق میں بھی کچھ خوش رنگی پائی جاتی ہے وہ زاج سبھی ہوں ماحول لئے اور جب یہ سننے لگتے ہیں وہ جو تارا گیا پیغمبر کو قرآن شریف کی تلاوت سنی بادشاہیں جہاں بشکے دربار میں مسلمان جب تنگ آئے مشرقین کے ظلم و ستم سے تو انہوں نے پیغمبر کی اجازت سے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا لیکن نرم دل اور انصاف پسند تھا آنے والے لوگوں کا اور مظلوموں کا بڑا خیال رکھتا تھا یہ لوگ جب وہاں پہنچے اور بادشاہ سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ ہم درختوں کے پتے کھانے والے تھے اونٹ چراتے تھے پتھروں کو کوچتے تھے اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفناتے تھے پانی کی جگہ شراب پیتے تھے تجارت کو عیب اور نون کے سوٹ پر فخر کرتے تھے خدا نے ام میں ایک بہترین انسان رسول النبی بنا کے بیجا جس نے ہمیں صحیح راستہ بتایا تمام گناہوں سے منع کیا اللہ کی بڑائی اور عزمت بنوائی بتوں اور مورتیوں کے سے, پوجوں سے چھوڑایا تو نجاشی نے درخواست کی کہ آپ کچھ سنا سکتے ہیں اس وہی میں سے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ ہو کھڑے ہوئے اور روز نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع تھی. اور جس وقت یہ جگہ آئی ورس قران کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم عيبا فارسلنا اليها مده فتوصل لها بشرا سميا قالت اني اولت بكر الرحمن منك كنت تقيا قال إنما هذا رسول نبك لآبلك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولماك بغيا قال كذلك قال نبك هوانا يهي ولنجاهه آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا باتشاء خب أرسك الدربار كولما فوت فوت كالروعي اور کہنے لگے یہ بیان وہیں سے آیا ہے جہاں سے عیسیٰ کے پاس بیان آتا تھا اور اس بیان نے وہی کچھ ہمیں سبق سکھایا جو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سمجھاتے تھے خدا کی قسم اس وحی میں اور مسیح کے پیغاماتی الہیہ میں کوئی فرق نہیں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے وہ رات سبھی اوبا ان سے اور جب یہ سننے لگتے ہیں وہ جو تارا گیا پیغمبر کی طرف ترا آئن تفیظ میں دقت میں آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو جو بہاتیاں سو بار فو من لو جو سمجھ چکے ہیں حق کو کہتے ہیں ربنا اللہ چنانچہ جعفر تیار رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقائے قافلے کو بادشاہ نے تسلی دی کہ آپ کو یہاں ہر طرح کا امن حاصل رہے گا آپ جب تک رہیں گے شاہی دربار کے مہمان ہوں گے اور ان کی روانگی کے وقت ان کی موجودگی میں پیغمبر اسلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان منظور فرمایا یقولون کہتے ہیں ربنا نام بن نہ فکتم اے شاہی دے نا ارورتار ہم ایمان لائے نکلے ہمیں بھی ایمان کے گواہوں میں سے ومال وما من الحق ہمیں کیا ہوا کہ کی ایمان دلہ اللہ پر اور وہ جو آئے ہمارے پاس حق منتما یونا ربکاؤں میں سوالی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ داخل کر دے لوگوں کے ساتھ کیا بہترین باتیں کہیں کئی فاسا بہ اللہ بما خالو بس بدلا دیا ان کو اللہ نے کے کہنے کا جنت ان جنت ان جنت ان جنت ان تجریم انتہ گیلا دھار کہ بہے کی اس کے نیچے گہرے خالدین فی ہمیشہ ان میں رہیں گے مزالے کا جزا اور یہ بہترین بدلا احسان کے قطردانوں کا ہے اور پر مناسب موقع پر اس نے علماء کی ایک کش کی دری اور اپنا بیٹا شہزادہ بھی ان کو دیا اور ان کو کہا جاؤ پیغمبر کی خدمت میں سلام کرو صحبت حاصل کرو صحابہ بنو توفے کائے اسے کشتی بھر دی یہ کشتی چونکہ دریائی بھوروں میں پھنس گئی اور بماشہزاد اور بیالی سلما کے یہ سب کے سب سمندر میں ڈوب گئے پیغمبر مدینہ منورہ میں موجود ہیں آپ نے ان کی شہادت کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ پیریانی پن پیر شیخ ابد القادر نے اس طرح کی ایک کشتی برات سے بری ہوئی ڈول ڈپکڑے بج رہے تھے دلہا دلہن بیٹھے تھے اور گیارہ سال بعد اس کو نکالا ہے اور اسی طرح تبلے اور دف بج رہے تھے دلہنوں دلہے بیٹھے تھے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تو پیغمبر کے زمانے کا واقعہ ہے اور نبی نے آپ نئی زندہ ان کو نکالا نے اس کے سب کا سوال آپ سے ہوا دوسری بات یہ ہے کہ پیرانی پیر شیخ ابدل قادر سے یہ واقعہ صحیح نقل کے ساتھ موجود نہیں ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ جو دولا تھا وہ گجرات میں دیکھا گیا اور وہاں ایک قبر گجرات میں اس کو دلہا شاہ کہتے ہیں کہ یہ دلہا تھا کشتی ڈوبی ہے رات بغداد میں اور نکلی ہے گجرات میں کیسی ایک جیب بات ہے اس میں میں ایک یقت سناتا ہوں کہ ایک فقیر تھا اور ایک فقیر بھی میاں بیوی تھے بیک مانگتے تھے سخت گرمی کا موسم تھا دونوں دریا کے کنارے گئے کالا باغ کے پاس اور گھر نہانتے ہیں ذرا دوپہر کو پھر کھانا کھائیں گے فقیر نے نہایا اور آ کے بیٹھ گیا فقیر نے کہا میں ذرا دیر تک نہاؤں گی مجھے بہت گرمی چڑی نہاتے نہاتے وہاں پر کالا باغ کے پاس یہ پانی پھیلا ہوا ہے دور تک اور درمیان میں سرکھنڈے ہیں وہ سرکنڈوں کے پیچھے پیچھے وہ چلی گئی اور اپنے دوست کو کہا تھا وہ رکشہ اور کپڑے لے آیا کپڑے پہن کر رکشے میں بیٹھ گئی چلی گئی فقیر کو چھوڑ دیا فقیر کچھ دیر بیٹھا رہا شام ہو گئی وہ فقیر نہیں فقیر, نہیں. فقیر نہیں. تو کدھر ہے نہیں ملی وہ تو جا چکی تھی دوست کے ساتھ نہیں شادی رہ چالی فقیر نے کہا میری بابو ڈوب گئی میری دلہن ڈوب گئی لوگ آئے جال لے آئے پکڑنے کی کوشش کی لاش تراش کیا کئی دن ہفتے گزر گئے تو وہ تو چلی گئی کہ کی لاش کیوں پکڑا جاتی ہی نہیں ہوگی فقیر نے پھر اپنا کن کشکول اٹھایا بیک مانگنے لگا دو سال یا تین سال گزرے ہوں گے ڈیرغازی خان میں ایک مکان پر فقیر آ رہا ہے بیک باندھ گئے اسی گھر سے وہ فکیرنی نکل آئی فقیر اس کو کہتا ہے وہاں فکیرنی ڈوب کی اچ لگان دی تو نکل گئی تھی آندھی وہ کشتی ڈوبی رات میں تھی نکلی گجرات میں سب کرتے ہو فکیرنی کے بچوں ڈوب کی اچ لگان دی تو نکل گئی تھی آندھی وہ تو نے تو ڈوب کی ادھر لگائی تھی کالا پاغ پانی میں اور نکل آئی گی نا غازی خان کے مکان سے تو وہ شاہتولا جو تھا وہ غریب تو گجرات میں تھا وہاں بغداد میں اگر تھا اور پیرانی پیر کی دعا سے اللہ نے کرامت ظاہر کی تو اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے لیکن یہ واقعہ صحیح خبر کے طور پہ نہیں پہنچ جائے اس لیے پیرانی پیر کے کرامات کا حصہ نہیں بن سکتا ولدی نقبر زبو میں آیا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تقزیب کیا ہماری آیتوں کی علائق کا صاب الجہیب یہ لوگ جانے ہیں یا زینہ منو اے ایمان والو اصل مسئلہ تو حلال و حرام کا ہے لا حرمو تو یہ بات ماں اللہ کو مت حرام سمجھو ان حلال چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی پیر صاحب موٹا گوشت نہیں کھاتا پیر صاحب دال نہیں کھاتا پندرہ دن تک اس کا کھانا پینا بند کر دو اور پھر بھینس کا چمڑا پکاؤ وہ بھی کھا لے گا اس کو جو لنڈل اپنگ میں ملتے ہیں تو وہ کیوں موٹا گوشت کھائے ہے پرہیز اور طب اور حکمت کا علاج بتانا وہ علیحدہ چیز ہے وہ ہر بیمار کا حق ہے لیکن خرمستی دکھانا مومن کو زیب نہیں دیتی وہ اللہ حد سے مت بڑھو ان اللہ اللہ ہب المعتدین بے شک اللہ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو وہ مما رزق ملاؤ حلال ان کھاؤ ان چیزوں میں سے جو دیے تم کو اللہ نے حلال صاف ستھری وہ تق اللہ اللہ دی ان بھی مومنون ڈرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو لا آخذ اللہ بلنگ بھی ایمانکم نہیں پکڑے گا تم کو اللہ بےحودہ قسموں سے ولہ تلہ بلائے بغیر یا ماضی کی قسم کھائی خیالی نہیں طور مخلاف واقع تھی ونا کی آخر حکم بھی ماں لیکن پکڑے گا تم کو ان قسموں پر جن کو طے کرتے ہیں تم سوچ سمجھ کر یمین ہے مستقبل سے متعلق ہے آنے والے وقت کے ساتھ ہے فقفارا تو یہ تمام واشرت مساکین بن حوصمہ تو تم بس کفارا اس کا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے معتدل وہ کھانا جو تم کھلاتے ہو آل ویال کو او قسمت ہوم یا ان کو کپڑا دو او تحریروں رقبہ یا غلام آزاد کرو قسم کھائی اور ٹوٹ گئی اے ہے ٹوٹنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن اگر قسم خلاف شرع ہے نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا دو مسلمانوں کی صلاح نہیں کروں گا اپنے گھر نہیں جاؤں گا یہ کوئی قسم ہے نہیں تم نے کھائے لیکن توڑ میں سے اب اور کفارہ دے دو اللہ کا نام بیو موقع استعمال کیا ہے پہلا کفارہ یہ کہ دس مسکینوں کو دو وقت کھانا بہت عدیل دے دو دو وقت کھانا کھانا اصل صبح و شام ہے اس کا ہی مطلب نہیں کہ دوپہر ثابت نہیں ہے دوپہر ثابت ہے مگر ناشتہ ثابت نہیں ہے اور جب ناشتہ کرو گے تو دن کا نہیں کھاؤ رات کا کھاؤ میدے کو جتنا موقع ملے گا اتنا ہی میدے کے رفتار تیز ہوگا ابھی ناشتہ پراٹھوں اور انڈوں کا ہزم نہیں ہے دوپہر کا وقت ہو گیا تو کیسے کھا رہا ہے ابھی دوپہر کی چیزیں ہضم نہیں ہو رات ہو گئی نہیں درمیان میں بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے کی ات رکو کبھی بھی ڈاکٹر طبیب حکیم کے پاس نہیں جا رہا ہو دوپہر کا کھانا صابت ہے اس حدیث سے جس میں پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں ہم جمعے کے دن دن کا کھانا نماز کے بعد کھاتے تھے انہیں اور دنوں میں نماز سے پہلے کھاتے تھے حکیم محمد سعید صاحب نے اپنے حکمت کے زور سے کہا تھا کہ دن کا کھانا ثابت نہیں ہے میں نے یہاں تقریب جمعہ میں ان کا رد کیا کہ حکیم صاحب عالم نہیں ہے اس کو علم میں ہاتھ پیر نہیں ہلانا چاہیے دارڈوم کراچی کے زازی خزانچی سے کوئی عالم تھوڑی ہی ہے صبح چار بجے کے قریب جو فون آیا کہ اس وقت اللہ والے اٹھتے ہیں میں نے کہا اب بھی اٹھو میں نے کہا ہم اللہ والے کہا ہے ہم جیسے ہی بدنام کو نیندگان ہے کہا مجھے ایک بات پہنچی ہے میں نے کہا صحیح پہنچی ہے دن کا کھانا بخاری میں دس جگہ ثابت ہے آپ کیوں انکار کرتے ہیں آپ اس انکار کو پہلے مولانا تقی یا مولانا رفیع صاحب سے تصدیق کروائے چونکہ وہ علماء حدیث جانتے ہیں وہ کبھی بھی غلط چیز کی تصدیق نہیں کریں گے اس چنانچہ اگلے دن پھر مجھے فون کیا شکریہ ادا کیا انشاءاللہ شاء اللہ احتیاط کروں گا میں نے کہا اب بھی اعلان کرو کہ یہ بات غلط ہے اللہ بس کفارا کسم توڑنے کا کھانا کھلانا ہے دسویں مسکینوں کو درمیانہ وہ کھانا جو گھر والے کو کھلاتے ہو دیکھو اس سے ایک اور مسئلہ نکل آیا کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے گھر میں بھی معتدل کھانا کھائے ہر روز دال ہر روز ساگ ہر روز گٹیا کھانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ذلت و ہے اولاد میں کمیزگی کیا جائے گی ہر روز بریانی ہر روز روسٹ ہر روز کی میں اور ہر روز برغیر اس سے اولاد کے اندر تکبر آ جائے گا سرکشی آ جائے گی اللہ کو میاں روی پسند ہے آپ میاں روی اختیار کر لیں بس کا فار کا کھانا کھلانا ہے دس مسکینوں کو درمیانہ وہ کھانا جو کھلاتے ہیں وہ اپنے آلویال کو او قسمت ہو یا کپڑے دو دسویں اسکینوں کو ایک انگ جوڑا اور تحریر و رقبہ یا غلام آزاد کرو ملب یا جیت جو یہ نہ کر سکے نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑے دے سکتا ہے نہ غلام آزاد کر سکتا ہے جو یہ نہ پائے بس یام و سلاست تین دن روزے رکھے لال کا کفارتوں ایمانے کو مزاح حلف یہ کفارہ تمہاری قسموں کا ہے جب تم قسم توڑ دو وقفظمان کم خیال رکھو قسموں کا اول تو بے موق کھاؤ نہیں اور جب قسم اٹھاؤ تو پھر حفاظت کرو اور جب توڑ دو تو کفارہ دو کدا لکھا یو بین اللہ کم آیا یوں بیان کرتے اللہ تم کو نشانیاں لا الکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یا منو ہے ایمان والو ان الخمر خمر بے شک شراب اور چوہا و انصاب بت وزلامور تیر رسم میں نہ ملے شیتان گندے شیتان کا کام ہے فٹ نیبوئی اس سے بچو لم تف تاکہ تم کامیاب ہو سکو ہمر شراب میں صرف اس میں لاٹری پاٹری سب آ گئی انصاف نسخ کی جمع ہے نصب کی اور یہ کہ آستانا درگاہ اور ازلام فال پالو ڈا اگا جی پالو ڈا اچھا جی میرا یہ ہاتھ آیا تو اس نے وہ اٹھایا کیا نام ہے اس کا کاغذ اٹھایا اس پہ نے کہا یہ تمہاری ماندہ بہت پریشان ہے تمہارے گھر یہ تو سب گرو ہوتا ہے چنانچہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے دو تین کاغذ لکھے ایک کاغذ پر میں نے لکھا کہ یہ جا اول درج ہے تو جھوٹا کا الزام ہے دوسرے کاغذ پر میں نے یہ لکھا کہ یہ سارا دن حرام کماتا ہے تیسرا میں نے یہ لکھا کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کا سر قلم کرنے کا تھا چار چھ کاغذ میں نے لکھے آئے تحریک پنجرے میں ڈالے مجھے کہا کیا کرنا ہے موڈی میں نے کہا آپ کی قسمت دیکھنی ہے میں نے کہا آپ کی میری میں نے کہا توتے کو اشارہ کیا اس نے وہ اٹھایا جس میں لکھا ہوا تھا یہ واجب القتل ہے میں نے کہا توتے اور غریب مداری سے تو زیادہ اخلاق والا ہے فال سگون رحبان پنا مل سڑی فال اللہ ایسے کمزور عقیدے کا جو آدمی ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچا دے دے شک کی بے ایمان والوں شراب جوا اور درگاہیں اور فال یہ گندے ہیں شیطانی کام ہے اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کی درگاہ کیسے مزداق ہو سکتی ہے تو جو بت وہ پوچھتے تھے بخاری سے ثابت ہے کہ وہ بھی تو بزرگان دین کے اصل بدھ تو ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے مورتی بنائی اسلنگ اسلنگ تو ان کی یاد میں ایک ترسکار تھا اور آپ نے بھی بزرگان دین کی یاد میں ان کے خبریں بنائی دوسری بات یہ ہے کہ اونچی خبر بنانا جائز نہیں ہے تو کنب جا ان کا کہاں بنانا جائز ہے تو آپ کی درگاہیں بھی تو ہلا بھی ہے شریعت میں درگاہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا ایسی صورت میں معلوم یہی یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو مندر بنے تھے بو تھان ہے اسلم میں یہ بھی درگاہیں تھیں اور یہ بات قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے قرآن کریم کی یہ آیت ان الدین تدعون من دون اللہ یہ بات کو جن لوگوں کو تم پکارتے ہو مورتی سمجھ کر وہ بھی تمہارے جیسے اللہ کے بندے تھے اور بخاری شریف جلد عمل صف اکسٹھ باسٹھ تریاسٹھ پھر کتاب التفسیر آپ سے کہا گیا کہ ہم حبشہ گئے تھے وہاں پر موہتیاں لٹکی ہوئی تھی وہاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے وہاں آپ کو کہا گیا آپ نے فرمایا اولائک اللذین اولا کلین الزامات مرج السوال ہے قبری ہی کولائے کا شرار الخل کے یہ وہ لوگ ہے کہ جب ان کے ہاں نیک آدمی مر جاتا تو یہ ان کی قبر پخت بنا لیتے اور اس پر کمرہ بنا لیتے یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں تو پیغمبر نے تو صاف کہا کہ اصلاً ان درگاہوں اور ان بدخانوں اور ان چرچوں اور ان تمام بابتوں کی بنیاد بزرگانی دین سے غلط تعلق پر ہے اے ایمان والوں بے شک شراب اور جوا اور درگاہیں اور پالے انفال جو ہے یہ گند ہے شیطانی کام ہے اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان یرید شیتانوں کے بین خبر بے شک چاہتا ہے شیطان کہ ڈال نے تمہارے یہاں دشمنی کی شراب اور جوئے کے ذریعے شراب میں عقل معوف ہو جاتی ہے شراب میں عقل معاوف ہو جاتی ہے اور جو میں ہے ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے پیسہ کمایا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اب اس کی ایسی کی تیسی کروں گا وہ سدھک من ذکر اللہ اور یہ روکنا چاہتے ہیں تم کو اللہ کی یاد سے دین کے کام کا شرابی نہیں رہتا نہ جوب باز وان سلا اور خاص کر نماز سے فالن تم منتخ کیا تم شراب و جوئے سے باز آنے والے ہو واتی اللہ واتی الرسول رسول احتاط کرو اللہ کی اور اعت کرو رسول کی وقت ضرور نا فرمانی سے بچو فین تبل اگر تم نے مو موڑا فالا منہ مو بس جان لو ان مالا رسول نل بلا بے شک ہمارے پیغمبر کے ذمہ پہنچانا ہے واضح ہے نصاف صاف لہ سال من عامنس والے ہاتھ چناؤ ہوں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل کی نیک اعتراض فیما تو ایمو اگر انہوں نے شراب پیا ہو الامت تکو جبکہ وہ بچتے تھے یعنی اس وقت شراب حرام نہیں تھی وہاں منو عامنس والے ہاتھ ایمان لائے اور عمل کی انیک سمت تکو پھر بچے وہاں ایمان والے ہوئے سمت ہو پھر پرزگار بنے اور والے ہوئے اللہ محسن اللہ پسند کرتے ہیں کرداروں کو مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں غفلت میں نہ چھانتے ہوئے یا اس وقت جب کہ شراب کی حرمت نہیں آئی تھی اور وہ اس دوران پیے اور مرے تو گھر ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے وہ حرمت کا ارتقا بھی نہیں ہے حرام تب ہے جب خدا تعالیٰ نے ان کو حرام کیا اور اس کے بعد انہوں نے پیا یا نامو اے مان والو لبل ون نقم اللہ بھی من نہ آزمائے گا تم کو اللہ کسی چیز شکار سے شکار پتور امتحان کے تنالو لو اے دی کم کو جن کو پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ اور نیزے لیکن اللہ نے کہا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا لیام اللہ خاف ہوں بلغب تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ کون ڈرتا ہے بندے دے کے امن بعد لکھا جس نے تجاوز کیا اس کے بعد فلو عزاب علیم ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا یا مان والو لہ تک تو لسوان تم ہو رہو نہیں قتل کرو شکار کو جب کہ تمہیں حرام میں ہو ومن قتل ہوں ان کو جس نے شکار کیا تم میں سے جان بوجھ کر اور جزاؤ مسلما قتل منام من بس بدلہ اس کا دیت دینا ہے وہ جو قتل کر چکا ہے مویشی یا کم بھی زواب فیصلہ کرے اس کے دو تجربہ کار تم میں کہ اس کبوتر کے بدلے میں کیا خیرات ہوگا اس ہرن کے بدلے میں کون سی بکری دی جائے ہدیم بالغل کعبہ یہ نیاز پہنچائی جائے گی کعبہ یعنی یہ دم کعبے میں دینا ہوگا کفار تم تو عام مساکین یا یہ کفارہ کھانا کھلایا جائے گا مسکینوں کو او حد الزال کا یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے مثلا ایک جانور ہے جو اتنے پیسوں کا بنتا ہے جس سے اتنے فیدیے پیدا ہوتے ہیں تو ہر فیدیے کے بدلے میں ایک دن روزہ رکھے گا یہ زو کبانا عمری تاکہ چکے سزا آپ نے کیے کی اف اللہ عم اللہ نے معاف کیا جو گزرا ہے وہ من جو پھر کرے فینتقم اللہ ملو ضرور بدلہ لے گا اللہ اس سے واللہ اللہ عزیز الز انتقام اللہ طالب اور بدلہ لینے والا ہے وہ ہلکم سعید البحری حلال ہے تمہارے لیے سمندری شکار وہ تو عام ہوں اور اس کا کھانا فائدہ ہے تمہارے لیے اور دوسرے مسافروں کے لیے سیارہ مسافرین بحر مانے تم سید اور حرام ہے تم پرش خشکی کا شکار ماں تم تو محرما جب تک محرم و تپ اللہ اللہ جی الے تو سے جس کی طرف جمع کیے جاؤ گے جا کابل بیتل حرام بنایا ہے اللہ نے کابے کو مخترم کر لوگوں کے قائم رہنے کے لیے جب تک کعبہ قائم ہے دنیا قائم رہے گی کہتے ہیں اور دو عقیدے ہیں انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک ختم نبوت اور ایک تعظیم کعبہ جب تک دنیا میں یہ موجود ہے دنیا رہے گی اس عائد سے شاہ صاحب کی تائید ہو رہی ہے بنایا اللہ نے کعبے کو محترم کر لوگوں کے قیام کا ذریعہ اور مہینہ حرمت کا نیاز کعبے کی اور جانور قربانی کے تاکہ تم جان لو بے شک اللہ جانتے جو کچھ آسمان و زمین میں وان اللہ بک الش اے لم جان لو ان اللہ شدید الخاب بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے وان اللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے ماں الر رسول البل نہیں پیغمبر پر مگر پہنچانا و اللہ عالم تم دونوں ما تک دونو تم اور اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو جو دکھاتے ہو اللہ حبیس ہوا تیے وہ آپ فرمائے برابر نہیں ہے نا پاک اور پاک بدت اور سننا شرک کو توحید کفر اور ایمان اخلاص اور ریا ول اجب کا کثرت اگرچہ تم کو تعجب میں ڈالے خباست کی کی خبیص لوگ بہت ہو گئے فتق اللہ اللہ سے ڈرو یا باب یا کلوالو لال اللہ گم تم کامیاب ہو سکو مسائل حلال و حرام کے ضمن میں اس بات کی تاکید فرمائی گئی کہ سوال کرنے میں پوچھنے میں ازحد احتیاط چاہیے سوال کرنے میں پوچھنے میں ازحد احتیاط درکار ہے طالب علم استاد سے ایسا پوچھیں کہ استاذ خوش ہو جائے عوام آئنمہ علماء سے وقت معلوم کرے ادب معلوم کرے پھر سوال کرے مزہ آئے مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے نا کہ قدرت اقدس مورانا ورشا سے پوچھنے کے لیے میں نے کئی دن انتظار کیا لیکن جب پوچھا اور جتنے وہ خوش ہوئے میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی اللہ اللہ عام طور پر سائلین جو ہوتے پوچھنے والے وہ آتاب سے خالی ہوتے ہیں تو ان کا سوال نہیں ہوتا وہ پتھر مارنا ہوتا ہے بجائے جواب کے ان کو دوسرے طرز کا انصاف ملتا ہے قرآن نے اس مقام پر لگام دیا ہے مسلمانوں کو کہ سوال پوچھو اس کا عنوان ہے آداب حسن سوال اس کا عنوان آپ کی کاپی میں ہوگا آداب حسن سوال اچھا پوچھنے کا طریقہ یہ تبلیغی بھائی بڑا خیال رکھتے ہیں کسی کو کہتے نہیں کہ آپ نماز سڑک پڑھ رہے ہیں اپنے ساتھی کو کہتے ہیں یار میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں میں ذرا آپ کے سامنے نماز کا طریقہ کرتا ہوں دیکھو غلطی تو نہیں ہے اگلے کو خیال آ جاتا ہے اے ایمان والو یا نا منولا لا و نشیا مت پوچھو چیزوں کے بارے میں ان تم تلکم تسو کم اگر بتائی جائے تو تکلیف گزرے تمہیں ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کون ہے آپ نے بتا دیا دوسرے نے ویسے پوچھا آپ نے ایک اور آدمی بتایا کہ تم اس کے بیٹے ہو گھر گیا ماں کو کہا ماں نے اس کو کہا تجھے خدا قیامت کے دن ذلیل کرے مجھے نسواب کیے پیغمبر نے سچ کہا ہے اسی سے پیدا ہے کیا ضرورت ہے ایسے سوال کی اس لیے امام بخاری نے ایک باپ قائم کیا کتاب و میں باپ وزب البحد جیسے فلم عزت ازار عزتی اظہار استاد حدیز جب تعلیم کی بدتمیزی دیکھے تو برہم ہو جائے اسے میں باہر نکالے اسے کھڑا کرے بیگ منگوا لے دو آدمی سے پکڑوا کے دیوار سے ٹکرے لگوا اسے لو اس کو اکڑ آنے لے اس کو فلموں راؤ آرتی امر پوڑا منگوا لے لاؤ کیا پوچھا ہے تم نے ایک آدمی نے اضرتی عمر سے پوچھا تھا کہ حضرت عمر یم کا رشتہ ہوا تھا یا نہیں تو حضرت عمر نے دس کوڑے لگائے کہ یہ بھی یہودیت کا پروانہ ہے یہ وودیت خیالاتے ہیں تو مطلب قرآن نے ان کے پاپ ماں کو کہا ہے کہ اس کو مت سے بشر نہیں ہے یہ ان کی منگولیاں تلاش کر رہا ہے مطلب میرا یہ کہ سوال نصف علم ہے حسن سوال نصف علم اچھا پوچھنا چاہیے اچھا نہیں کہ ہاں پوچھیں پوچھے بات کہتے میں ایک بات پوچھتا تھا پھر سوچتے بھائی گھر سوچ کے آئے گا سوچنے کی جگہ یہ نہیں گھر پہ سوچ لیتے کیونکہ بت تہذیب ہے اس لیے ایسے لوگوں کے سوال کرنا جواب ہونا اچھا ہے اے ایمان والو میں اپوڑا خٹک میں مولانا شیرا صاحب کیا دورے تفسیر کے ختم میں گیا تھا مجھے بلاتے تھے جب وہ یہاں وہ درج تھے اور وہاں سارا خرچ آپ سر کا ہوتا تھا ڈلیوانے یا جت پورش ہو بنا رہی پکاڈی دیا رہا تھی نا تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا ہم نے سنا ہے آپ نے دعوی کیا ہے کہ مولانا نو صاحب کے بعد دنیا میں سب سے بڑے عالم آپ ہیں تو میں نے کہا میں نے سنا نہیں قریب آ جاؤ لوگوں نے اس کو اشارے سے کہا کہ مت آؤ لیکن اس کی قسمت میں اصلاح کی قریب آیا جب میں نے دندا لگایا کہ گرفت میں آ تو میں نے پر گربانی سے پکڑ لیا میں نے کہا ہم تو سارا دن مفتی ولی حسن مفتی محمود عظرت بنوری بن ان کی تعریفوں سے سیر نہیں ہوتے تو یہ دعویٰ کب ہوا ہے اور ہم تو کہتے ہیں شاہ صاحب کی طرح ان سے پہلے بھی کوئی عالم نہیں ہوا اس دور میں بھی کوئی نہیں تھا تو یہ دعویٰ کب ہوا ہے اسے بےبول باتیں کیوں کرتے ہیں اللہ کے یہاں اس کا جواب نہیں دو گے داسی میں کیمنڈو چیٹ پر بیاضے بھی اسٹیٹ سے نہیں بھی نہیں اور اسٹیٹ سے مجھے راکوش ہے میں نے کہا اس وقت کے سارے مولوی اور اب بھی جمع کے شاہ سب کے برابر نہیں ہو سکتے تو ایک خاص خاصا آدمی اللہ نے پیدا کیا تھا انسٹھ سال کل ابر ہے وہ کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے اللہ ہو جو محدثین کے حالات میں ہے نا کہ لم لمبروں میں اسلو خود انہوں نے بھی اپنے جیسے دیکھا نہیں ہوگا اے ایمان والوں مت پوچھو ایسی چیزیں جب بتائی جائے تو ناگوار گزرے وین تس اور اگر پوچھو اس سے ہی نیو نزل القرآن جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تھوپ دلکم بتا دی جائے تمہیں مولانا سلیم اللہ خان نے مجھ سے جیل میں پوچھا طالب جوہری حسن تو راوی اور جافر حسین ایڈوکیٹ فضری عباس کو میری یہ ہمارے ساتھ بڑے خافت ہے باہر گئے کیوں میں نے تو پتہ نہیں کیوں دونوں نے حضرت عمر کے متعلق ایک بےحودہ بات کہی تھی رضی اللہ تعال کیسا کرتے تھے تو میں نے کہا یہ آپ کے یہاں کتابوں میں کہا میں نے کہا روایت کس سے کیونکہ جنہوں نے عمر کو دیکھا ہوگا وہ کریں گے نا تو انہوں نے یہ فیل اپنے ساتھ بتائے یا کسی اور کے ساتھ اس کو ذرا مرفو کر کے بتایا اب وہ آپس میں لڑ پڑے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی ہم پس گئے ہمارے امام پھنس گئے جو بھی جھوٹ بولے گا اس کا انجام یہی ہو ایک دن مجھے کہتے ہیں حضرت عثمان میں عبداللہ مسعود کو کیوں کوڑے لگا ہے میں نے کہا حضرت عبداللہ ابنی مسعود کہتے تھے کہ لکھ دیا جائے کہ روافظ کفار فار ہے اور حضرت عثمان نے کہا اس کی ضرورت ہے جو قرآن پڑھے گا خود سمجھے گا کہ کفار ہے یہ اختلاف تھا میں نے کہا یہ اختلاف تھا اب جس کتاب میں انہوں نے کہا وہ نہیں لا رہے میں نے کہا وہ لائیں گے وہ پھر کبھی صحیح جب موقع میں کتاب لاتا تو اس کا منہ کالا ہو جاتا مجھے تو سارا پتا الحمدللہ للہ ایمان والوں مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں جب بتائی جائے تمہیں نہ گوار گزرے اور جب وہ انتسل انہار اگر تم پوچھتے رہو گے ہی نئے انزل القرآن جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے یعنی بیان ہو رہا ہے تو دلکم تم کو نہ گوار گزرے بط بتا دیا جائے تم کو افن لوپ تو معاف فرمایا اللہ غفور الحلیب اللہ تعالی بخشنے والے اور گرد بار ہیں کد صاحب کون امن قبل کون یقیناً پوچھ چکے ہیں کچھ لوگ بھی تم سے پہلے سم اس بہ بہا پھر ہو گئے وہ اس کے انکار کرنے والے ماں جان اللہ عمیرہ نہیں بنایا اللہ نے بہیرے کو ولا صاحب کو وسیلا کو ولا حام کو. یہ چار نظریں تھیں ان کی بخاری شریف میں صحیح ابن مسیب کہتے ہیں کہ بہیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے جس کا دودھ سوائے بتوں کے کوئی نہ نکالے بتوں کے نام ہوگا صاحبہ اس جانور کو کہتے تھے جو بتوں کے نام پر ہوتا تھا ہمارے زمانے میں جیسے ہندو سانڈ ہوتا ہے بندر کا اور وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو مسلسل کئی ماد دے جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی وہ بتوں بط کی نظر سمجھتے تھے اور ہم اس نظر کو کہتے تھے اونٹ کو جو مسلسل کئی جستیاں کر چکا ہوتا ان کے یہاں بڑا شکل اسلام ہوتا تھا نہیں بنایا اللہ نے بہیرے کو صاحب کو وسیلے کو حام کو یہ کوئی چیز ہی نہیں آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں ولا کن اللہ قبرو نل اللہ کر لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ اکثر ہم اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا انض اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ ان احکام کی طرف جو اتارے اللہ نے پیغمبر کی طرف یا آؤ الاحکام کی طرف اور پیغمبر کی طرف اور تاکید ہو جائے گی مستقل خالو حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا نہ نہیں آبانا. کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے جس پر پایا ہم نے اپنے بڑوں کو اولو کا لا یعلمون لایا نمون شیگ ان کے بڑے کہ جانتے نیچے کچھ بھی ولا لائدور نہ ہدایت پر تھے ایسے بڑوں کی تقلید نہ جائزے جن کا علم نہ ہو ہدایت نہ ہو یعنی مشرک اور بدتی بزرگ نہیں ہو سکتے یادینا من و ایمان والو علیکم انفسکم سکم تم اپنا خیال رکھو لا یا من دن رکھتا نہیں تمہیں نقصان نہیں ہے اگر کوئی بہک گیا جب تم ہدایت پر ہو روح علمانی میں ہے کہ ابو بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہم ہدایت پر ہیں لوگ گمراہ ہمیں نقصان نہیں ہے تو حضرت ابو برکر نے کہا ایزا تدئی تم میں یہ بات داخل ہے کہ تم عمر بل مارو ہونا ہی بنکر کر چکے ہو سمجھ رہے میری بات روح روحانی میں روایت موجود ہے ل مر جو اللہ کی طرف لوٹو گے سب فل نبیو کمبا کم تم تا ملون یا منو ایمان ہونا تمہارے آپس کے جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے ہی نل وسیعت کے وقت دو انصاف والے تم میں سے بات سنو پہلے قصہ سن لو انایات کی شانی وصول یہ کہ ایک شخص بدیل نام کا جو مسلمان تھا دو شخص و تمیم و آدھی کے ساتھ جو نصرانی تھے ملک شام بغیر میں تجارت چلے گئے شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گیا اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اسباب میں رکھ دی اور اپنے دونوں ساتھیوں کو اطلاع نہ مرض جب بڑھ گیا تو اس کے دونوں اس دسترانی رفقا کو وسیعت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دے انہوں نے سارا سامان لا کر وارسوں کے حوالے کیا مگر چاندی کا ایک پیارا جس پر سونے کی ملمت سازی ہو گئی تھی اس میں سے نکال لیا وارثوں کو فیرش اس اسباب سے ملی انہوں نے سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار ہو گیا کہ معالج کی ضرورت میں خرچہ بڑھ گیا دونوں نے جواب نفی میں دیا آخر معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا چونکہ وارسوں کے پاس گواہ نہ تھے ان دونوں نصرانیوں نے, نے قسم لی کہ ہم نے میت کے حوال میں کسی طرح خیارت نہ کی کوئی چیز اس کی چھپائی آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا کچھ مدت کے بعد پتا چلا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں ایک زرگر کے یہاں فروخت کیا ہے اور اسے ایک ہزار درہم لیے جب سوال ہوا تو کہنے لگے ہم نے میت سے خرید لیا تھا چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا م ہماری تکزیب ہو جائے میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرافعہ کیا مرافعہ راسیہ دوبارہ اپیل کرنا اب پہلی صورت کے برعکس اولیاء کے مدعی اور یہ جو اوسیا ہے نا دو آدمی جنہوں نے پیادے چوری کیا یہ مدعی ہے اور وارث منکر ہے جب گواہ موجود نہ ہوئے تو وارسوں سے قسم لے لی گئی اور ان سے ایک ہزار تاوان لے کر ان کو لوٹا دیا گیا ان آیات میں اس واقعہ کا تذکرہ ہے میں نے اس لیے شار نظور پوری سنائی تاکہ آپ کی روشنی بڑھے اور ان آیات کو علماء کہتے ہیں اشکل الطراکی اشکل المانی اشکل الانتباق وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی اشکل نہیں کچھ بھی نہیں آسان فالودے کی طرح اے ایمان لو کہ قرآن کو دیکھو گواہی ہونے چاہیے تمہارے درمیان جب تم میں سے کسی کو موت آئے وسیعت کے وقت وسیعت کرے گواہ موجود رہے اے زواب جم کم دو انصاف والے تم میں او خرانے مل گہرے یا دو اور لوگوں میں سے مگر اچھے لوگ ان انتم تم درخت تم سے جب تم سفر کرو ملکوں میں فاسو بتکم مصیبت الموت اور پہنچنے لگے تم کو مصیبت موت کا صدمہ تاہم سور میں امبات سلادے ان دو دماؤں دو کو روک لو نماز کے بعد علماء کہتے نماز اثر موزوں ہے ایوک سے وہ قسم میں کھائے اللہ کی ان تم اگر تمہیں شک ہے لا مشتری بھی سمرن کلیلہ ہم اس کے بدے میں قیمت تھوڑی بھی نہیں لیں گے نہیں لیں گی کوئی پیسہ برا خان زاک و رباد کے رشتے سے قسم لیوا پہلے پورا پال پہنچانا ہے پوری وسیعت دے ہے بلا نقت مشہاد ہم چھپائیں گے نئے خدا کی گواہی ان لاسمین کیونکہ ہم اس وقت گناہ میں سے ہو جائیں گے فائن اوسیرا اگر پتا چلا ادا اس بات کا ان نہ کہ ان دونوں گواہوں نے استحق کا اسما دبایا ہے ہاف گنا کر کے جیسے انہوں نے فلا يَقُومَانِ یق ما نے مقام بس دو آدمی اور کھڑے ہو جائے ان کی جگہ منلین ان لوگوں میں سے استحق کا لے جن پر منل ان لوگوں میں سے استحق کا لے ہلوان حق ثابت ہو چکا ہے ان پر دو اگلوں کی وجہ سے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ یہ دو گواہ اب گواہی نہ شہادت نا ہم شہادت ماں کہ ہماری گواہی صحیح ہوگی ان کی گواہی سے ماں تدئی نہ ہم زیادتی نہیں کریں گے انلز وال بے شکم اس وقت بے انصافوں میں سے ہوں گے یہ پہلے دو گواہ وہ رد ہو گئے دوسرے دو گواہ نہ نکال دا یہ قسم یا گواہی اس لیے کہ قریب عیا تو بھی شہادت کہ یہ دے گواہی صحیح طرح او یا خاف یا ڈر رہے انت رد ایمان باد ایمان کہ رد ہو جائے قسم ان کے ان کی قسموں کے بعد اب تک اللہ اللہ سے ڈرو وسنؤ سنو و اللہ حضل قوم الفاصی اور اللہ رنمائی نہیں فرماتے فاسق لوگوں سورت کا اخیر و خلاصہ اور دو رخوں میں ہے یہ پہلے رقوں میں انبیاء اور مرسلین کا بردوز مختل مقام اور برتبہ بیان کیا ہے اور لوگوں کا ان کے حضور پیش ہونا عقیدت ایمان کے ساتھ شرک اور بدت کے ساتھ خسران و تباہی ہوگی اور دوسرے رقو میں عیسیٰ مسیح کے بارے میں تہمتیں ہٹا کر ان کا صحیح مقام ابدیت و مسیحیت کا رب العالمین نے بیان فرمایا اور معاذہ کہنے کا غرض وغایا یوم اجماء اللہ الروسلہ جس دن جمع کرے گا اللہ پیغمبروں کو یقول آواز آؤ جب تم فرمائے گا کیا جواب دیا گیا تھا آپ کو قوم نے کیا کہا اے موسا پیغمبر اے شعیب اور لوت اے ابراہیم اور یاقوب کیا جواب آیا ہے کالو پیغمبر کہیں گے لا علم ہمیں پتہ ہی نہیں کانتا اللہ مغلو بے شک سب کچھ جانتے ہیں یہ کیسا جواب ہوا انبیاء کو تو پتہ ہے قوموں سے بات چیت ہوئی تفسیر خارزند میں عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے یہ پہلے مرحلے میں ہوگا خوف بہت زیادہ ہوگا اللہ اور یہ جواب صحیح ہے کیونکہ تفصیل اللہ کو معلوم ہے بعد میں پیغمبر پیار اور قوم قبیلوں کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے انقال اللہ اِس نے مر اما یاد کرو جب فرمائے اللہ نے عی صاحب نے اس قرنع متی علیہ کا والا والدہ تک یاد کرو میرے احسان تج پر تیری والدہ پر عزیت تو کبھی جب میں نے آپ کی تعریف کی مقدس فرشتے سے تو کل منا سفیر محدو باتیں کریں گے آپ لوگوں سے پنگوڑے میں اور دیڑ عمر میں وہی تو کل کتاب اور جب میں نے سکھائی آپ کو قرآن سنت تو انجیل وہ استخلکمنتی نکاح کے تیر بیجلی جب بنانے لگے آپ مٹی سے مانن پرندے کے میرے حکم سے پسپون دیتے اس میں پسوڑ جاتا وہ میرے حکم سے فتح فوفی یا فتقون تیرہ بیجنی وہ تو برے اور آپ ٹھیک کرتے تھے معدرزات اندھ اور کوڑ والے کو میرے حکم سے سب بھیج لی بھیج لی خود عیسا مستقل نہیں ہے متصر فل ہے وہ اس طر ظلم جب نکالتے تھے زندہ کر کے مردوں کو میرے حکم سے وہ اس کا فخ بنی اسرائیلان کا اور جب ان روک بنی اسرائیل کو آپ سے جب آپ کو بعد میں آئے میں آپ کو اٹھا لایا اس جی تو جب آپ آئے ان کے پاس موج لے کر فقال اللہ دین کبرو من کہنے لگے کافر ان میں ان اللہ شہروں میں بھی نہیں ہے بحض واحدوں کا ارل ہماری جب میں نے وہی کی اور یاد کرنے کا ہے جب میں نے حکم دیا حواریوں کو اللہ تعالی کا اصل حکم تھا انعاموبی و بے ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے پیغمبر یعنی سا مسیح پر کالو امن نہ وشاد بے ہم ایمان لائے گوا ہم مسلمان ہیں اب یہ وجہ جس کی وجہ سے مائدہ کو مائدہ کہتے ہیں ادقال الحماری یون جس وقت کہنے لگے حضرت کے صحابہ یا سب مریم اے حضرت حلستیوں ربوں کا کیا طاقت ہے تیرے رب میں او نسلا نئے نہ مائیں دتم کہ اتارے ہم پر دسترخان روٹیوں کا بھرا ہوا آسمان سے پکا پکائے رنگ کاٹ جائے نہ آگ جلائے نہ چولے لگائے نہ گائے کاٹے نہ بکرا خریدے نہ سبزی لائے نہ پکانے کی محنت کرے خالت اللہ حضرت نے فرمایا خدا سے ڈرو انکن تم مینی اگر تم مہ مینو کل کہو گے اللہ تعالیٰ میں سلسلہ کپڑے بھیجے یہ فضول باتیں تم نے شروع کی پہلے کہا ہے ایمان والوں سوال کا ادب سیکھو اب بتایا کہ بے ادب لوگوں نے پیغمبر سے سوال کیا تھا کیسی پٹائی ہو گئی کالو نوری توڑ مینہ کہنے لگے ہمارا ارادہ ہے کہ دسترخان سے کھائے ستطم انو گنا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے وہ نہ ستک تنا اور جان لے کے آپ سچے ہیں وہ نہ کنا لے اور ہو جائے اس پر گواہ حرت عیسا مسیح نے بہت دیر تک سمجھایا کہ فضول اور نایانی باتیں نہ کرے اس قسم کے سوالات بنا سے وہ موزوں نہیں ہے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور اسی پر قائم رہے حضرت جب سمجھ گئے تو آپ نے اللہ سے ادب و احترام سے سوال کیا سوال ہوئی سا مسیح ان لال تالا کاضرت نے کہا اللہ عمر اب بنا انجلا لئی نا مائی دت مسما اتار ہم پر دس ترفان آسمان سے تکون لنا عید النا واخر نہ بن جائے ہمارے لیے عید اگنوں کی بھی پچھلوں کی بھی وہ آیاتمن اور یہ نشانی ہوگی تیرے پاس سے مرزنا وان تخیر اور رازی ہمیں یہ روزی دیجئے آپ بہترین روزی رسا ہے اللہ اللہ عیسان سلام نے کہا مولا ہے زوج اللہ آپ کی قدرت کے بڑے کرشمے ہیں ایک یہ ہی بھی ہو جائے جیسے یہ کمکل اور بےہدا لوگ باندھ رہے ہیں ایک دسترخوان آئے وہ کھل جائے اور और پر شیرمال اور تافتان ہو گوش کی بوٹیاں ہوں کسم قسم کے اچار اور سلاد ہو خدا تیری خدائی میں کیا کیوں ہی ہے اور آپ نے تو بےبوں سے پھل بریم کو کھلا ہے جس پر پیغمبر زکریا نے خدا خدایا میری تو ابتدائی آپ آب کی برکتوں سے ہے انتہا میں بھی برکتیں عطا فرما کیا عجیب بات کہی کہیے عید الحمل ناواخیر جی جی تید میلاد النبی سورہ معینے میں جو دن انہوں نے کھانا مانگا عید الحمل ناواخر ہے تو للا زندگی ثابت ہو گئی شاوش. پہلی بات یہ کہ قرآن آپ کے ہاں نازل ہوا پیغمبر پر نازل ہوئے تو سب طے کرنا چاہیے مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں رضول قرآن کا دعوی نہ کرے اگر پیغمبر رسول اکرم پر یہ قرآن نازل ہے تو آپ نے عید اللہ اول نہ عید الفطر و آخر نہ عید الاضحی بنائی تیسری عید کی کوئی گنجائش نہیں ابر بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا آئے لو نزلت ن ایک آیت تمہارے قرآن میں ہے یہ آیت نہیں بتائی جو ہمارے زمانے کی یہودی استعل کرتے ہیں ال یوم اکمل تو نم دینی نمباتی اور ادیت نکمل اس کی آیت پڑی حدرتی مرنے کا ہمیں وہ دن معلوم وہ وقت معلوم پیغمبر اپنے سواری پر تیار افات کا دن تو یہ نازی میں دونوں حدیث والوں سے کہتا ہوں دیکھو وہ جشن منانا چاہتا تھا کون تھا وہ یودی قدرتی مرنے کا علم ہم جانتے ہیں علم سے عرفان سے سیرت پیغمبر کا بنانا صحابہ اور اہل حق کا وتیرہ ہے اور اس دن کو جشن سمجھنا یہ یہودی خیالات نوا الباری بشرحو ضروری یہ تفسیر بھی یاد رکھنا کہ چونکہ یہاں دو لفظ ہے عیدل اولنا و آگے تو دو عید سادہ تھے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کسی اور دن کو نہ نبی نے نہ صحابی نے نہ وہ نے عید کہا ہے اس لیے اس کو عید کہنا بظاہر نصوص میں زیادتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ فریق مخالف اس میں کئی بیدات اور بے کا مرتکے ہوئے مزید تفصیلات محقق و کو کی کتاب المن المن الواضح ہرائے سنت میں دیکھ لیا لیکن انہوں نے اس آیت کا اس طرح جواب کئی نہیں دیا ہے یہ سازد اور فقیر اور دور تفصیف کی خصوصیت ہے اللہ کے فضل قال اللہ انی منظم ہوا فرمایا اللہ نے میں اتارنے والا ہوں تم پر میں گزارا انہوں نے بے موقع مانگی تھی نا ہمارے نبی نے اس کو موقع دیا فطر و اضحا بنایا انہوں نے بے موہ کا مانگا جو بے موہ قید منائے ممئی افسر بادم ان کو جو ناشکری کرے اس کے بعد تم میں فنی و عزب عضابن میں اس کو سزا دوں گا سزا یا وہ عزب و حدم میں نہ ایسا سزا میں نے نہیں دی ہوگی کسی کو کائنات میں چنانچہ بندر اور خنازیر بنا دیے گئے شرائ میں دخل شرعی میں زیادت ارتقاب بیدت کرت اور خنازیر ہونے کا باعث حفظ اللہ عم اللہ تعالیٰ فریق کے مخالف کو بھی حق قبول کرنے اور بدت سے توبہ کرنے کی توفیق دے بح ذفال اللہ عی سب نے مرے یاد کرنے کا ہے جب فرمائے عیصب ابن مریم اللہ نے عیصا ابن مریم ہم اہن تقل سے تقزی بہوم علا کیا آپ نے کہا ہے لوگوں کو کہ بناؤ مجھے اور میری والدہ کو معبود دو مند نیلا کے سوا کان کا فرمایا خدایا تیرے لیے پاکی ہے ما یقلی مَا لَيْسَ لِي حق نہیں مجھے حق کہ میں کہوں وہ بات جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے انکون تو کل تو ہوں فخ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا تالو معافی نفسی بلاؤ معافی نفسی آپ جانتے میرے دل کا حال میں نہیں جان سکتا تیرا حال ان کا اللہ ملغیب آپ سب کچھ جاننے والے ہیں معلط رحم اللہ ماں امر تنی بھی میں نے نہیں کہا ہے ان کو مگر جو آپ نے حکم دیا مجھے ارے محمد اللہ حربی ورب ہی میں نے حکم دیا آپ نے مجھے یہ تاکید کی کہ عبادت کرو اللہ کی جو رب میں رہوں تمہارا بکن تو علیہ شہید میں ان کا نکابان ہوں ماں تم تو ان جم تک ان میں رہوں یعنی میں خیال لگتا تھا علما توفع تری جب آپ نے مجھے اٹھا لیا آسمانوں پر کنتا انتر رقیب آ رہی تو آپ ہی نکا باندھتے ان کے وان تعدا کل شہید شہید اور آپ ہر چیز پر حاضر نہ کریں قیامت کے دن تو حضرت بیان دیں گے فرمائیں گے ان تو عزیب ہوں فہن نہ اگر سزا دے تو یہ تیرے بندے دے سکتے وہ ان تک اور اگر معاف کر دیں تو ان کا انتر الحکیم بس بے شک آپ غالب و حکمت والے ہیں اور اللہ اللہ فرمائے گا ہاضہ یوم فو سادق نصد قوم ہارضا یومین فو یہ دن ہے کہ سچوں کو سچ کام آئے گا یعنی معاہدوں کو توحید کام آئے گی اہل سنت کو اتباع سنت کام آئے گا لہم جنت ان تجریب ان تختے ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہ گی اس کے نیچے لہرے خالدین فیا پتا میں شو اس میں رہیں گے رضی اللہ عن ہو رد اللہ راضی ہے ان سے وہ راضی ہے اللہ سے شان صحابہ یہ شان صاحب ہے لال الفوز العظیم یہ کامیابی پڑی ہے اللہ ملک سماواد ود اللہ ہی کا راج ہے آسمان و زمین میں اور معافی ہندا جو اس کے بیچ میں ہے جو کل آسمان و زمین کے اندر ہے وہ وعدہ کل نشین قدیر اور وہ ہر چیز پر خا ہے